وبرکرسوم نبی محمد ولی ومن اجمین امن طبی احسان الدین وسلم تسلیم کثیر اللہ تبارک و تعالی کا بےحد شکر اور اس کی حمدنا بیان کرنے کے بعد الله تبارك میں نہایت مشکور ہوں زبیل ڈاوا سینٹر کے قائمین اور منتظمین اور مشاہد کا اور بالخصوص فضیرت الشیخ مختار مدنی اور فضیرت الشیخ تمیم مدنی حقب اللہ کا کہ انہوں نے اس پروگرام کے لیے آپ تمام حضرات کو یہاں جمع کیا اور ہمیں اس پروگرام میں دعوت دی کہ آپ سب سے ملاقات ہو سکے اور اس دینی مجلس میں ہم سب مل بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی کے دین کے جو احکامات ہیں جو تعلیمات ہیں ان کو سیکھ سکیں ان کا مدارسہ مذاکرہ کر سکیں تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا یہاں پہ آنا اور جن کی اس میں جتنی جتنی کوشش شامل ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے اور جیسا کہ شیخ محترم مختار مدنی حبض اللہ نے تمحید میں ذکر کیا کہ ہم سب یہاں پر ایک بڑے عظیم مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مقصد سے ساتھ جڑنے کی اور اسی پر اس مجلس کا اختتام کرنے کی توفیق عطا فرمائے پچھلی بار جب آپ حضرات سے ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت کا موضوع اور آج کا موضوع دونوں میں کافی فرق ہے وہ ایک تاریخ کا اہم موضوع تھا تاریخی موضوعات میں بہت بار بات کرنے والے کو بھی بڑی دلچسپی ہوتی ہے اور سننے والوں کو بھی کبھی کبھار زیادہ دلچسپی ہوتی ہے لیکن کچھ ایسے موضوعات ہوتے ہیں جن کی اہمیت سے کبھی کبھار ہم لوگ شاید غفلت میں پڑ جاتے ہیں اور ان موضوعات کو اتنی اہمیت نہیں دے پاتے جتنی دینی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو موضوع ہے وہ اسی حوالے سے ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جب شیخ محتامد علی حفظ اللہ نے مجھ سے اس موضوع کے حوالے سے بات کی تو اس وقت بھی میں تھوڑا سا متردد تھا کہ اس موضوع میں میں مشارکہ کروں یا نہ کروں لیکن شیخ نے کافی تاکید کری کہ اس کی بڑی اہمیت ہے اور آپ کو آنا چاہیے اور جب میں نے اس موضوع کی تیاری شروع کری اور اس کی نواحث کو دوبارہ سے پڑھا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ واقعی یہ موضوع جو ہمارے باعمل اور باعل علماء کرام ہیں ان کے بیان کرنے کا ہے اور نہایت حساس موضوع ہے اور جب تک اس موضوع کی عظمت ہمارے دل میں نہ ہو اس موضوع کی حساسیت کا احساس ہمیں نہ ہو جب تک اس موضوع پہ بات کرنا اور اس کو سننا بے معنی ہو جاتا ہے لیکن چونکہ تقسیم ہو چکا تھا موضوع اور مجھے بھی مباحث دے دی گئی تھیں تو تیاری اس میں شروع ہو چکی تھی تو میں نے سوچا کہ صرف اور صرف اس نیت سے اس دورے میں شریک ہوتا ہوں کہ سب سے پہلے جو جو مسائل ہم پڑھیں اس پہ میں اپنے طور پہ نیت کروں کہ میں سب سے پہلے اس پہ عمل کرنے والا بنوں اور جو میرے بھائی اور جو میرے محترم اس بات کو سننے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں ہم سب اسی نیت سے مسائل کو پڑھیں کہ ہم سب اپنی ذاتی اصلاح کریں گے اور ان مسائل کو سب سے پہلے خود عمل کر کے اور جو اپنے اہلیات ہیں ان تک اور ملنے جانے والے لوگ ان تک اس کو اچھے انداز میں پہنچائیں گے تو اپنے موضوع کا میں باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے صرف ایک حدیث آپ کے سامنے یا دہانی کے طور پہ پیش کرنا چاہوں گا صحیح مسلم میں روایت ہے حضرت ابو حریرا رابع اسلام عبد الرحمٰن بن صفر الدوسی رضی اللہ عنہ اس حدیث سے اور آبی ہیں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما جلسم الفی بائی کہ ایک قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی گھر میں سے کسی گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے یہ کتاب الا کس مقصد کی جمع ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں وہ اعتدار رسون ہوں فینا بین اور اس کے مسائل اور اس کی فہم کو آپس میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے مسائل کا مذاکرہ کرتے ہیں اس کے مسائل کا مدارثہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایسی قوم کو ایسے لوگوں کو کچھ چند انعامات سے نوازتے ہیں اور وہ سب انعامات جو ہیں وہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنے چاہیے جب بھی ہم اس قسم کی مجالس میں آئے ہیں جیسا کہ شیخ صاحب نے وضاحت طریقے کے مجالس بہت مجھے غنیمت ہے اور ان تمام مشائق کا آپ کے پاس یہاں پہ ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے تو وہ کیا شار انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے بیان فرمائے وہ نوٹ کرنے والے ہیں فرمایا آپ صلی السلم نے اللہ نظر تعلیم سکینت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس محفل میں سکینت نازل ہوتی ہے یعنی سکون راحت و اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کے بیٹھنے والوں کے دلوں پہ اتار دیتے ہیں وہ اشیت عم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس مجلس کو دھانپ لیتی ہے اسے گھیرے میں لے لیتی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے ان جمع شدہ لوگوں پر اور حفقت حمل ملائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عظیم فرشتے ہیں عظیم مخلوق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناکرمانی نہیں کرتے جس سے اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں وہ فرشتے اس محفل کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں اور اس محفل کو بھی نام لیتے ہیں وہ حقفت حم آس پاس اس محفل کے فرشتے تشریف لے ہیں اور چوتھی بات وداک اللہ حفیعہ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب تعین فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کا ذکر اس مجلس کا ذکر ان میں فرماتے ہیں یعنی اس ملس پر اللہ تبارک و خوش بھی ہوتے ہیں اور راضی ہو کے فخر فرماتے ہیں اس طرح کی مجالس پر تو کتنی بڑی یہ فضیلت ہے کتنا بڑا اجر ہے اگر ہم سب اس قسم کی تمام علمی مجالس میں یہی سوچ کر آئیں کہ ان جگہوں پر کتنی بڑی فضائل اور کتنے بڑا مقام ہمیں حاصل ہو رہا ہے اس طرح کی نحلوں میں آنے کا تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی غنیمت ہے اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہے علی ایمان البلیمل بل آخر اس کا آغاز میرے خیال سے ہم میں سے ہر کسی کو جو ایک سوال اس کے ذہن میں آیا ہوگا دنیا میں جو بھی عقل مند انسان ہے چاہے وہ کسی بھی تین کو فالو کرنے والا ہو کسی بھی سوچ کو فالو کرنے والا ہو اگر اس میں عقل ہے تو ایک سوال اس کے ذہن میں ضرور آیا ہوگا اور وہ کیا کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں مجھے کس نے پیدا کیا ہے اور کس لیے پیدا کیا ہے کوئی بھی عقل مند انسان اگر یہ بات زندگی میں اس نے کبھی نہیں سوچی تو آپ جانتے ہیں کہ اس کی عقل مندی پر ہمیں شک ہونا چاہیے کہ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے کس نے اس کو پیدا کیا ہے اور کس لیے پیدا کیا ہے اب اگر آپ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے دنیا میں موجود بہت سے ادھیان ہیں اور افکار ہیں ان کا جائزہ لیں تو مثال کے طور پہ آج یہ بہت بڑا دین جس کے فالوور دنیا میں بہت بڑے موجود ہیں کرسچینٹی نصرانیت اگر آپ ان سے سوال کریں گے تو بہت سے جواب دیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور کس لیے پیدا کیا ہے وہ کہیں گے کہ اس دنیا میں ہم اپنا ٹائم گزاریں اور آ میں ہمارے لیے بخشش پہلے سے ہو چکی ہے وہ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ کو ناؤز بلّہ سولی پر لٹکا دیا گیا تو انہوں نے اپنے سب ماننے والوں کی طرف سے قربانی دے دی اور اب کسی کو کوئی بھی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی جیسے بھی عمل کرتا رہے بس وہ ٹینٹی جو ہے اس پہ ایمان لے ہے تو قیامت کے دن تو وہ بخشا بخشایا ہے زندگی جیسے چاہے گزار لیں ایک تصور ہی دیتے ہیں وہ لوگ مرنے کے بعد کا یہودی جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو شاعب اللہ ہے مختار ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ لوگ ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں پفوان کی دس آیت ہے کہ ادوا اگر ہم نے کوئی غلط کام بھی کر لی ہے تو بڑی ہی تھوڑے دن تک آج ہمیں چھوئے گی پھر تو ہم لوگوں نے جنت میں جانا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے بھلائیاں ہی بھلائی ہیں یعنی کسی قسم کا خوف ان دونوں مذاہب اور اذیان والوں کو نہیں ہے ہندوازم پہ جائیے ہمارے انڈیا کی بات اگر کریں تو وہاں پہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح کسی اور سامنے چلی جائے گی وہاں سے کسی اور سامنے چلی جائے گی آہستہ آہستہ جب وہ ریاستیں پوری کر کر کے اپنے آپ کو کمال تک لے جائے گی تو وہ جا کے ایک بڑی کسی روح سے مل جائے گی لیکن کیا کوئی اس کانسیپٹ کی دلیل دے سکتا ہے کیا کوئی اس کانسیپٹ سے اپنے ماننے والوں کو مطمئن کر سکتا ہے کیا کوئی ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے ماننے والے اچھا اس میں چوتھا ایک اور عقیدہ بھی بیان کر دیا جائے جو ملاحدہ ہیں حد کبھی عقیدہ ہے جو ملحد ہیں ایتھیسٹ ہیں اسٹے بس ہم ایسے ہی پیدا ہو گئے کچھ نہیں ہونا کچھ آخرت نہیں ہے کچھ کسی دن پہ ایمان نہیں لانے کی ضرورت آپ کو دنیا میں دن گزاری یہ ختم ہو ہوگا تو یہ جو سب سے زیادہ سمجھے آتے ہیں آج کل سمجھدار کے سب لوگ میرے خاص سے سب سے زیادہ جو بے اوپرا جواب ہے وہی کا جو کہ بغیر کسی مقصد کے بغیر کسی وجہ کے ہم پیدا ہوئے اور ہم نے بس مر جانا اور ختم اور یہ چاروں مذاہب کا ذکر چاروں افطار کا ذکر قان مسجد میں موجود ایک جو عقیدہ جو اسلام کا عقیدہ ہے وہ سب سے زیادہ آپ اس وقت اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ دلیلیں کتنی ہیں ہمارے پاس اب عقل و منطق سے ہی خالی سوچیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اسلام کا واحد عقیدہ ہے جس نے لوگوں کو اپنی زندگی کی مسئولیت کا احساس دلایا کہ جنت نہ میرا آپ کا ورثہ ہے نہ کسی اور کا ورثہ ہے جنت جو ہے یہ اللہ تمہارے مطالعہ کی طرف سے خاص دین ہے اور اس کے حاصل کرنے کے خاص شرائط و ضابطے ہیں کسی نے پیدا ہونے کے بعد جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں لیا یہ تو ہمارے चलता چلتا ہے نا کہ پیر صاحب ہے جناب پہلے وہ اپنے مریدوں کو جنت میں لے کے جائیں گے اور اس کے بعد خود آئیں گے یہ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ پیر صاحب جو ہے پہلے جنت میں خود نہیں جائیں گے بلکہ پہلے اپنے مردوں کو لے کے جائیں گے اور اس کے بعد پھر جو ہے آخر میں آئیں گے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ اسلام کی ترجمانی نہیں کرتے اس افکار و مذاہب اسلام کی ترجمانی کرتی ہے وہ حدیث کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ علیہ سے سلینی من ماری ما لا اغنی عن کی من ما لا وہ ہیں جو کہ دنیا کی سب سے عظیم الشان خاتون ہیں ہے سیدائ الجنہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں کیا فرمایا کہ میرے مال میں سے جو مانگنا ہے میں اس سے مانگ لو بے شک میں کل قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا تو پھر کس کی گارنٹی بچی تو یہ اسلام کا واحد عقیدہ ہے جو کہ مسائل آخرت کو تفصیلی کے ساتھ بیان کرتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ قیامت کے دن مرنے کے بعد ایک نیا عالم ہے اور قرآن فرمایا و انت دار آخرت اللہ یہ جو بے شک آخرت کی زندگی ہے یہی ہمیشہ کی زندگی ہے یہی باقی رہنے والی زندگی ہے یہی وہ زندگی ہے جس کے لیے ہم نے اور آپ نے اصل کوشش کرنی ہے اس زندگی میں آنے کا مقصد تو صرف امتحان دا ہے آگے جو ہے زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے اس کے لیے ہم سب نے کوشش کرنی ہے تو یہ ایک جو انسان کو کانسیپٹ ملتا ہے یقیناً یہی اس کو اس طرف لے کے جاتا ہے کہ وہ اپنی جو اصل زندگی ہے اس کے بارے میں جانیں کیا کیا احوال ہوں گے ان کو جاننے کی کوشش کرے کیا حقائق ہیں اس دن کے کیا یہ کوئی افسانے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ارکان کا ذکر کیا تو ان میں سے آخرت پر ایمان ذکر کیا گیا آپ جانتے ہیں کہ ایمانیات اور اسلامیات یعنی اسلام کے ارکان مختلف ہیں ایمان کے ارکان مختلف ہیں جو صحیح مسلم میں حضرت مریل کی اویل حدیث ہے اس میں آپ سے یہ پوچھا گیا تو اسلام کیا ہے تو آپ نے اسلام کے پانچ ارکان ذکر کیے پھر جب آپ سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے تو آپ نے اس میں ایمان کے چھ ارکان ذکر کیے کسی کے ذہن میں ہے وہ چھ کے چھ ارکان جی پیچھے سے کوئی بھائی جی میں فرمائیے جی کتابوں پر جی اور اچھی بری تقدیر دیں ایمان یعنی یہ ہم کو یقیناً یہ ایمانیات کے اثاثیات ہیں کہ ہم نے سے ہر کسی کو یاد دہانی ہونی بھی چاہیے اور یاد کرنی بھی چاہیے ترتیب کیسے الائیمان اب اللہ ہی ولاکتی ہی بہت بھی رسولی ہی وہی رہی و چڑھ رہی اچھا اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ پر ایمان یہ ای جو ان تمام ارکان ایمان کی اساس ہے اور سب سے پہلی چیز ہے اور جس کا ان سب ایمانیت ہے تعلق آپ جانتے ہیں کہ عیم غیب سے ہیں اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے مومنین کی تاریخی فرمائی کہ وہ اور قرآن کی جو پہلی صورت بقرہ کے اندر خاص ذکر یہ کیا مومن کی صفات کے بارے میں کہ اللہ متحین کی کیا سفت بیان کری اللہ دینا سب سے پہلی سپر جن کی بات گری کہ وہ غیر پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ ان تمام ایمانیات کا تعلق جو ہے وہ غیر کے ساتھ ہے اور ان تمام کی جو یہ ای آیت گزیران نے جو ممنی نے ذکر کیا آخری کی آخرتی کی آخر کی اور آخر کے دن پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں تو یہ یہاں پہ ایک اہم پوائنٹ ہے کہ ہم لوگ اس ٹاپک کو کیوں پڑھ رہے ہیں تاکہ آخر کے دن پر یقین ہمیں حاصل ہو جائے یقین کیسے حاصل ہوگا جب ہم اس کے مسائل کو جانیں گے جب ہم اس کے احوال کو جانیں گے آج کتنے سارے لوگ ہیں کہنے جی ہم آخرت پر یہ لاتے ہیں لیکن ہماری ان کی زندگی جو ہے وہ اس کی ترجمانی نہیں کر رہے کہ انہیں آخرت کی زندگی بھی فکر نہیں ہے ہمارے ایک صاحب ہیں پاکستان میں اور ان سے ملاقات ہوئی تو ہم نے ان سے ایک مسئلے میں بات کری کہ مثال کے طور پر آپ میں سے ماشاءاللہ اللہ سب لوگ اس مسئلے میں عمل ہی ہیں اکثر گاڑی کا مسئلہ تو ہم نے وہ ڈاکٹر ہیں ایم بی بی, بی ایس ڈاکٹر تو ہمارے ان سے بات ہی جی ہم نے کہا کہ آپ جو ہے گاڑی کو اللہ کے معاف کر لیں بہت برائی بات ہے میں دوست ساتھ تھے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب میں چالیس سال کا ہو جاؤں گا نا تو میں داڑی چھوڑ دوں گا جب میں چالیس سال میں ہو جاؤں گا تو داڑھی چھوڑ دوں گا یہ آپ کو پتا ہے کون کہنے والا کون تھا آپ یہ نہ سمجھیے کوئی دیہاتی کوئی بےچارا سبزی بیچنے والا کوئی جسے کہتے ہمارے معاشرے کے کم پڑھے لکھے لوگ یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر صاحب نے اس بتایا مجھے کہا کہ جب میں چالیس سال کا ہو جاؤں گا تب میں داڑی کو چھوڑ دوں ابھی آپ اتنی سختی نہ کریں تو آپ بتائیے کہ یہ سمجھداری کی بات ہوئی میں خاص بچہ بچہ جانتا ہے کہ کتنی بڑی بے بےوقوفی کی بات کری ایک شخص نے لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے ہاں بھی میں کہا نا کہ آخر کے دن پر یقین کہاں رہا ہمارا اگر انہیں احساس ہوتا کہ انہیں اگلے لمحے کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے تو وہ تو یقیناً ایسی بات نہ کرتے تو اسی لیے قبل آخر کی ہم یوقین کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم ان مسائل کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں اور اس کے بعد موت جو ہے وہ برحق ہے اس کو کسی نے انکار نہیں کیا تو یقیناً ہر ایک کو تو یقیناً اللہ تبارک مطالعیٰ نے اسی لیے اس مسائل کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ کیا کیا ہونے والے احوال ہیں بعد میں تاکہ ہم اس کی تیاری کر لیں اس کی وہ مثال ہے دنیا میں بہت سے لوگ مثال اس دیتے ہیں کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے پہلے سے کہ اس امتحان میں کس قسم کے سوالات آنے ہیں کون کون سے سوالات آنے ہیں کیا کیا ٹاپکس اس سوالات کے اندر ہوں گے اس پرچے میں کس کس کتاب سے سوالات آنے ہیں تو یقینہ میں ایک سمجھدار انسان اس کتاب کی مجبور ترقی سے کرتا ہے لیکن اگر پتا ہوگی سوالات کون سے آنے ہیں کیا کیا ٹاپکس آنے ہیں اور وہ کوئی اور کتاب پڑے بیٹھا ہوں یا وہ کتاب کو ہاتھ ہی نہ لگائے تو سب جانتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر ہی فیل ہے تو آخرن کے مسائل کا تفصیل سے جو احادیث اور پانی آیات میں ذکر ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اہم ٹاپک ہے اور اس کے سوالات جو ہیں وہ تاکہ لوگوں تک بتا دی جائیں ان تک پہنچ جائیں کہ وہ اپنی زندگی کے اندر اس دن کی تیاری کو اچھی طرح علا کرے اس دنیا میں بہت سے لوگ آئے لیکن جنہوں نے سب سے زیادہ اس دن کی صحیح معنوں میں تیاری کری اور محنت کری وہ ہمارے انبیاء کرام ہیں اور ان کے بعد ان کے اچھے ماننے والے لوگ ہیں سب سے بڑے اس دن کے تیاری کرنے والے یہ لوگ تھے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ جو میں نے بات کی ابتداڑی والی بات ذکر کیا آپ سے اب وہ مسلمان اگر یہ سوچتا کہ میں جس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلر پڑھتا ہوں جو کہ اشرف الخلق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب شخصیت ہیں دنیا میں اگر وہ یہ سوچتا کہ ان کو یہ دین اور اسلام کی تعلیمات ہم تک پہنچانے کے لیے پتھر کھانے پڑے ہیں تو اس سے کیا جواب ہوتا یعنی آج مسلمان جو ہے وہ اس دین پر ایک اس کی جو ایک آسان سی تعلیمات ہے نسل پر بہت بھاری تعلیمات نہیں ہیں کچھ عبادات عباداتی کریم مشقت والی بھی ہوتی ہیں مشکل بھی ہوتی ہیں ہر ایک نہیں کر بات پاتا ان کو اچھی طریقے سے لیکن کچھ آسان تعلیمات کہ جاتی ہیں وہ, وہ کرنے کو تیار نہیں ہے اور جس چستر کا اس نے کرنا پڑا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الخلق ہونے کے باوجود طائف کے سفر میں چھوٹے چھوٹے بچے آپ پہ ہنس رہے ہیں اور آپ کو پتھر مار رہے ہیں اور آپ کے جوتے خون سے بھر جاتے ہیں یہ واقعہ ہم سب بچپن سے پڑھتے آتے ہیں نے غور کیا اس کے اوپر کہ اس اسلام کی جو ہم آج پہنچا ہے ہمارا اس سے کتنا محبت ہے کتنا تعلق ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا جو ہے وہ ایسے گزاری تھی اس حالت میں گزاری تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے پتھر مارے اور ان پہ ہنسی ان کا مذاق اڑائے اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ رہا کرتے تھے جو ان کی آکل و دانش کے ماننے والے تھے جو کہتے تھے بڑے سمجھدار ہیں بڑے سچے ہیں جب انہوں نے اس دین کی بات کری تو انہوں نے کیا کہا مجنون کہ یہ تو پاگل ہے خزاد تھا یہ تو جھوٹے بہت پکا جھوٹا انسان ہے صاحب کا یہ تو جادوگر ہے یہ جو وہ القاب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دیے ہاں اجمالی طور پہ اس کے علاوہ جو تفصیلی لوگ باتیں کرتے تھے محفلوں میں بیٹھے وہ کیا کچھ نہیں کہتے تھے تو یہ اس اسلام کی خاطر ہمارے پیارے علیہ وسلم نے جتنی بھی قربانیاں دی ہیں اس سب کا ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو آپ نے آخری وقت میں کیا کہا پھر رفیق کہ اب میں جا رہا ہوں اپنے اونچے دوست کے پاس یہ آپ کی زندگی کے سامنے یہ حدف موجود تھا کہ بس میں اس زندگی کو کسی طرح اس کا قدر پورا ہو جائے جو مقصد پورا ہو جائے اصل زندگی جو ہے وہ آگے آنے والی ہے کچھ احادیث ہمارے سامنے اس طرح کی آئیں گی جس کے مفہوم میں ہی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اخبار میں زیارت کرائی گئی جنت کی بھی تو اس میں ایک اونچا سا محل انہوں نے دیکھا اس میں بڑے ہی شار و شوکت کے ساتھ اس کی تزیر اراج کی گئی تھی تو آپ نے وہاں جانا چاہا تو پوچھا یہ کس کا محل ہے تو کہا گیا کہ یہ آپ کا محل آپ نے جب وہاں جانا چاہا تو کہا نہیں ابھی آپ کو دنیا میں وقت موجود ہے جب آپ پورا کریں گے تب اپنے اس محل میں آنا تو اس محل کے ادب کے لیے اس محل کے حصول کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی ہمارے گائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھ چکے ہیں کتنے بڑا ان کا وجاہت تھی ایک مقام تھا مکہ کے اندر اسلام اس لے کے آتے ہیں تو کس قسم کی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں آخری وقت ان کا جو دیکھیے یہ نماز پڑھا رہے تھے ابو نول المجوسی نے ان پہ حملہ کیا تفصیلی و واقعہ ہے اس کے بعد آخری وقت میں کیا کہتے ہیں لوگ ان کے پاس جماعت در جماعت اندر آنا شروع ہوئے ان سے ملنے کے لیے اور آ کے ان کی تعریفیں کر رہے ہیں ان کے چہرے پر کہ آپ نے تو اسلام کے لیے اتنی خدمات انجام دی ہیں آپ نے تو اسلام کے لیے یہ کیا ہے وہ کیا ہے اپنے بیٹے عبداللہ محمد سے کہتے ہیں کہ میرا جو سر ہے بستر سے اٹھا کے زمین پہ لگا لے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کو معاف نہیں کیا تو اس کی بربادی ہی بربادی ہے یہ خلیفہ احسانی ہے امت اسلامیہ کے بلکہ دنیا بھر کے جتنے بھی امبیا کا نام آئے ہیں ان کے بعد دوسرے نمبر کے سب سے افضل شخصیت بیشما مسلمین یہ ان کا عالم ہے آخر کے دن کا خوف اس قدر ان کے دل میں کہ وہ اس کی فکر کے اندر باقی تمام معاملات لوگوں سے کہیں کہ تم تو مجھے دھوکے میں ڈال رہے ہو ایسی باتیں کر تو تم میری تعریفیں بات کر رہے ہو میں نے یہ کام کیے کہ وہ سب کام کر چکے تھے اسلام کے لیے اتنا کچھ کر چکے تھے پھر اپنے آپ کو کہہ دے کہ توازون انہوں نے یہ بات کہی کہ میرا سر جو ہے وہ زمین پہ لگا دو یہ اس نہ لٹاؤ اوپر طریقے سے یہ ان سب انبیاء کرام و صالحین کے جو موت کے احوال ملتے ہیں واقعات ملتے ہیں یہ ہمیں ایک بہت بڑا درس دیتے ہیں کہ اس موضوع اس موضوع کو سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے اس ایمانیات کو اپنی زندگی میں اچھی طرح بٹھانے کی ضرورت ہے کہ ان موضوعات میں ہمارا ایمان پختہ ہو مضبوط ہو تاکہ ہماری زندگی کے جو اس کے تقاضے ہیں پھر وہ ہمارے اعمال سے ظاہر ہوں جب اس دن ایمان مضبوط ہوگا تو پھر ہمیں عملی طور پہ اس میں ہر چیزیں بہتی نظر آئیں گی کیونکہ ہمارا ٹارگیٹ جو ہے وہ آگے کا بن چکا ہوگا اس طرح مسافر کی مثال ہوتی ہے مسافر کو پتا ہوتا ہے میں دو دن تین دن کے لیے آیا ہوں کوئی تکلیف بھی اگر آ رہی ہو سفر کے اندر تو وہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں میں نے آگے اپنے گھر پہنچنا ہے تو یہ دنیا کی جو ہے اس طرح کی مثال ایک بڑے عظیم حدیث ہے کچھ حضرات سو تو نہیں رہے جو سو رہے ہیں انہیں کوئی دیں گے سے کچھ تو دکھائے پانی ایک ساتھ یا کوئی کھجور کھا لیں <تصفح> تو دیکھ لیجیے <ریزی> <تصفح> تاکہ نیند جائے ہمیشہ کی اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت عظیم حدیث ہے اور غور طلب حدیث ہے کہ قیامت کے دن یوتا یہ ہوتا ہے دنیا اس شخص کو لے کے آ قیامت کے دن جو دنیا میں سب سے مایوس ترین انسان تھا لیکن ایس سیدھا تفضیل یعنی کہ ایک ہوتا ہے یہ مایوس یعنی مایوس ترین انسان جس کو آپ سوچ لیجیے مایوسی کا کیا معنی ہے کہ فقیری بھی ذلت بھی رسوائی بھی غریبی بھی پریشانی بھی تمام قسم کی اس طرح کی پریشانیوں والا مسس قیامت کے دن جب لے کے آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو جنت کا ایک نظارہ کھڑاؤ جنت سے ایک بار گزار کے لے آؤ ایسا ہی ہوگا جب وہ جنت سے ایک نظارہ گھوم کے آئے گا خالی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائیں گے ہن رائی تشک کیا کبھی تم نے زندگی میں کوئی پریشانی مشکل دیکھی نہیں اللہ کی قسم میں زندگی میں کوئی پریشانی تکلیف ہی نہیں دیکھی جنت کے ایک نظارے سے وہ زندگی کی ساری تکلیفیں بھول چکا ہو چاہے آپ ایک مشکل انسان کو لے کر آئے پریشان حال انسان کو لے کر آئیں آپ اس پچاس ہزار روپئے دینے کا اعلان کر دیں تو وہ خوشی کے مارے بولیں گے آپ کے جو وہ معاملات تھے کیا وہ کہہ رہے ہیں چھوڑ چھوڑ, چھوڑ سب, سب صحیح سب صحیح اس طرح بولے گا نا خوشی اتنی ہوگی اس کو جو مل گئی وہ شخص دنیا کا مایوس میں نے زندگی کی سب بولا بیٹھا ہوتا اور سڑی سے دوسرا پہلو بڑا توجہ طلب ہے پھر یہ ہوتا ہے وہ شخص بھی لے کے آ جائے گا جو دنیا میں خوب تر نعمتیں حاصل کرنے والا شخص تھا جو کہ دنیا میں بہت نعمتوں کے اندر تھا اللہ تعباد و تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو جہنم کا ایک نظارہ کراؤ جہنم سے وہ گزارا جائے گا تو اس سے سوال کریں گے ہل رائے تخیر الت کیا تم نے کبھی بھی بھلائی دیکھی کیا اچھائی دیکھی کیا خوشی دیکھی تو کہے لا ما کہ اللہ اللہ رائے تو خیر پت دیکھا نہیں يا اللہ میں نے تو کوئی اچھائی دیکھی نہیں ہے میری تو زندگی بہت بری زندگی میں تو اچھا جانتے ہی کیا ہوتا وہ ساری جو زندگی نعمتیں تھیں ناز و نغم تھے وہ آسائشیں تھیں سوچی ہو ایک نظارہ سے بولا بیٹھا ہو کتنی عظیم حدیث ہے اور انسان کو کتنی امید دلاتی ہے کہ واقعی میں نے اس زندگی کے اندر اصل جو کرنی ہے وہ آگے والے آنے والی زندگی کی تیاری کرنی ہے تو یہ خیر کچھ باتیں تھیں اس موضوع کے اہمیت کے حوالے سے یعنی یہ ہمیں ذہن میں رہیں کہ یہ چونکہ ارکان ایمان میں سے ہے اور ایمانیات کا اسلام میں بہت اونچا مقام ہے تو ایک اس موضوع کو خوب تیاری ہوئی چاہیے اس موضوع کا علم ہونا چاہیے دوسرا دنیا کے آج کل کے لوگ ہمارے جو ہیں وہ دنیا کی طرف ہم بڑھے آ رہے ہیں ہم سب بڑھے آ رہے ہیں تو اس ماحول کے اندر اس دنیا سے نکل کے ایک آخرت کی جو دار ہے اس کی باتیں سننا اس کے احوال کو جاننا یہ یقیناً اللہ تعالیٰ سے قریب کرے گا اور دلوں کی جو سختی ہے اس کو پگھلائے گا دل نرم ہوں گے اس طرح کے موضوعات سے اسی طرح دنیا کے اندر اگر ہم کو رہنا ہوتا ہے آپ میں سے کچھ جو بیل ہے تو یقیناً وہ یہاں پہ آنے کی پلاننگ کرتا ہے نا پہلے کہ میں نے گھر لینا ہے میں نے گاڑی لینی ہے میں نے گھر کے اندر فرنیچر لے کے رہا ہے سب اس کی جو تیاری ہے دنیا کے معاملات کی کیونکہ میں نے یہاں رہنا ہے تو اس کی تیاری کرتا ہے اگر وہ ایسی آ کے یہاں بیٹھ جائے سب لوگ بولیں گے یہ تو بولا انسان پیسے بھی ہے سب کچھ ہے پھر بھی یہاں پہ تیاری نہیں کر رہا کچھ پلاننگ نہیں کر رہا کیسے رہنا ہے کیا خرچے کرنے کہاں گھر لینا ہے کیسی گاڑی لینی ہے کیسے سامان لینا ہے فرنیچر لینا کچھ فکر نہیں کر رہا تو ہم سب ایمان ہے کہ ہم نے کے گھر میں جانا ہے تو ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے تو یہ سب سے بڑا موضوع کی اہمیت ہے کہ تاکہ ہم جو آگے آنے والا ہمارا جو اقدار ہے گھر ہے ہم اس کی صحیح معنی میں تیاری کر سکیں اسی طرح بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ہم تفصیل سے چلنا پڑیں گے آ, اس کے اندر کچھ جو فرق ہے ہمارے ہاں کچھ فرقے بنے ہوئے ہیں ہمارے ہاں کچھ افکار جو موجود ہیں ان کے غلط مفاہیم ہیں انہوں نے اس کی غلط تشریح کری ہوئی ہے ہاں بہت سے لوگوں نے جو جنت اور جہنم ہے اس کی غلط تعویل کری ہوئی ہے اور انہیں آج لوگ اسلام کے اندر شمار کرتے ہیں اور ان کا ضمنً اسلام میں ذکر ہوتا ہے فرق باطرین جو کہلاتے ہیں ہمارے یہاں فرق باترین جو کہلاتے ہیں نصیریا جو آج مشہور ایک ظالم فرقہ ہے ان کے ہاں جنت جہنم کے الگ ہی تصورات ہیں پورے پورے وہ سب کہنے ہیں کہ یہ سب جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں یہ سب جو ہے یہ ظاہری باتیں ہیں، کوئی بھی ان میں حقیقت نہیں ہیں خیر وہی تفصیل میں نہیں ہے جا سکتا مقصد کہے یہ ہے کہ ان مسائل کو جاننے کی ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ بہت سے اسلام سے منتصب ایسے لوگ ہیں جو ان مسائل کی غلط تشریح کر رہے ہیں جو کتاب و سنت کے مفہوم کے مخالف تشریح کر رہے ہیں تاکہ ہم ان مسائل کی صحیح مفہوم اور صحیح تشریح کو جان سکیں اور اس کا بیان کر سکیں کہ اسلام نے جب یہ عقیدہ بیان کیا ہے تو اس کا معنی یہ چیز ہے اور اس کے بعد سر صالحین جن کی طرف ہم نسبت کرتے ہیں اور جیسا کہ شیخ نے کہا کہ یہ فخریہ نسبت ہے یہ ایک فخر کی نسبت ہے اب آج اگر دنیا کے اندر ایک کمپنی والے کوئی اچھی پروڈکٹ لے کر آتے ہیں اس کے بعد اس کی نقل جب شروع ہو جاتی ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں جو ان کی اثر برانچز ہوتی ہیں وہاں پہ وہ خاص لکھتے ہیں کہ ہماری کوئی برانچ نہیں ہے اس کے ڈیلر صرف ہم ہی ہیں یہ چیز خالی ہماری دکان ملتی ہے ہماری کوئی برانچ نہیں ہے وہ بڑا سا بورڈ لگا دیتے ہیں تاکہ جو نقل لوگ ہیں سارے کے سارے وہ خود بخود دور ہو جائے تو سبق کے منج کی نسبت کرنے والے لوگ سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اس نسبت پہ فخر محسوس کریں کہ صحابہ کرام طابئین کا جو طریقہ تھا دین کو سمجھنے کا دین کے فہم کا ہم اسی طریقہ پر گامزن ہیں اور یہ آخرت پر مسائل جاننا اور پڑھنا بھی اسی زمن کی ایک کڑی ہے کیونکہ آپ میں سے بہت سے ان انشاءاللہ اللہ عقیدے کی کتاب پڑھ چکے ہوں گے بہت سے مسائل تو آپ نے دیکھا ہو کہ ہر عقیدے کی کتاب کے اندر یہ آخرت پر ایمان اور شفاعت کے مسائل اور صراط کے مسائل اور نخصور کے, کے مسائل یہ سب ذکر کیے جاتے ہیں یہی بتانے کے لیے کہ یہ ہمارے اہم اور اساسی عقائد کا حصہ ہے تو ہم لوگ یہ مسائل پڑھ رہے ہیں تو ہم اپنے سرف سورین کے منحص پر ہی چل رہے ہیں کہ وہ بھی ان مسائل کو اہم اہمیت دیا کرتے تھے ان کو بڑا کرتے تھے ہم بھی انہی مسائل کو ان اس اسی طریقے سے آگے بڑھ کے پڑھتے ہیں اچھا میں چاہوں گا جلدی سے میں ایک خاکہ آپ کے سامنے بنا دوں کہ اس ٹاپک کے اندر جو تین بڑے اہم موضوعات آئیں گے وہ اور ہم کن کن موضوعات کو کور کریں گے جیسے سے آپ لوگ میرے ساتھ یہ تاکہ ذرا موضوع کو جسے کہتے ہیں سم... سمیٹ لیں یہ نہ سمجھیں آپ یہ پتا موضوع موضوع کیسے کور ہوگا تو اس کے ایک شارٹ طریقے سے اس کا میں سناتا ہوں ہے نا جلدی بھی دکھ رہے ویسے ہمیں نہیں ہے مکسر پورا ہو چل آقت واضح ہے آپ لوگ کے سامنے ہمارا پڑھ دوں اس سے پہلے ہے آغد پہ ٹاپک اس کے اندر پہ آئیں گے تین بڑے بڑے عنوان تین اس کی حیاض برزیہ برزخ کا عالم پھر ہے قیامت کا عالم پھر ہے جنت اور نار. جنت و انار ٹھیک ہے حیاض برزخیہ کا آغاز ہوتا ہے موت سے اس کے بعد پھر تو تو قبر ہے قبر کی آزمائش اس میں عذاب ہے اور نعمتیں ہیں اور نفق کو پھر سور یعنی سور پھونکا جانا جس کے بعد ہم لوگ قبر سے اٹھائے جائیں اس کے بعد پھر قیامت کے عالم کا جو آغاز ہے وہ ہوتا ہے البعث سے یعنی اپنی قبر سے اٹھائے جانا یہاں سے پھر قیامت کا عالم شروع ہوگا اس کے بعد ہے الحشر یعنی حشر کی میدان میں جمع ہونا پھر وہاں شفاعت کے مسائل میں یعنی شفاعت جو صفحوں کے جو معاملات سب کے گے تفصیل پڑیں گے اور نشر و ہے یعنی کہ ہر ایک کو اس کے نام عمال دینا پھر حساب کتاب اس کے ساتھ ہونا اور اپنے جو آمار ہیں ان کا وزن ہونا اور پھر ہے فوت یعنی جس پہ اللہ نبی وسلم جو ہے پھر کو پانی پلائیں گے اس کے حوالے سے اور پھر سراخ پورے سراخ ہے اور قندرہ یہ ایک جسر ہے جو جہنم اور یہ باقی تمام جو عالم گزرے ان کے درمیان ہے جس کو کراس کر کے آگے پھر جنل اور جہنم تو بہرحال ہمارا جو ٹاپک ہے جو میرے حصے میں ہے اور یہ تقسیم بہرحال یہ اللہ جنا خیر شیخ مختار کو انہوں نے کو پورا ایک نقشہ بنا کے دیا تھا کہ کون سے ٹاپکس میرے پاس کون سے شیخ کے پاس ہے تو یہ بڑی ترتیب کے ساتھ بڑے تو میرے پاس یہ الحیات برضبیہ ہے اس میں موت اور اس کے مطالعے کا مسائل ہیں پھر قبر کی آزمائش کے مسائل ہیں پھر سور پھونکا جانا ہے قبر سے اٹھایا جانا ہے اور میدان خاصنے میں جمع ہونا ہے پھر شیخ وخترم رئیس اقم رئیس اقبال جو ہے وہ آپ کو پھر شپات اور یہ باقی جو مسائل ہیں اس کو شیخ صاحب انشاءاللہ شاء اللہ کور تو یہ تاکہ آپ کے سامنے کھاکا رہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ ان دو دنوں میں ان مسائل کو پڑھنے کی ان کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی تفیک دے آسانی کروا دیں آپ لوگوں نے نہیں اچھا چاہیے جو کریش کورس ہوتے ہیں نا یہ آپ لوگ کے بڑے آٹھ گھنٹے آج ہیں اور آٹھ گھنٹے کل ہیں میں سوچ رہا تھا کہ یہ مشکل ایک لاس سے ہیں لیکن ہمارے کچھ جاننے والے حضرات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کچھ دنیا میں ہوتے ہیں ٹریننگ کرانے والے لوگ جو کچھ خاص مخصوص کورسز کی ٹریننگ کراتے ہیں وہ دنیا بھر میں گھومتے رہتے ہیں تو بڑی بڑی کمپنیز جو ہے وہ ان سے دن لیتی ہیں اور وہ ان کو ایک دن دیتے ہیں یہ بہت سے بہت دو دن دیتے ہیں اور وہ ان کمپنی کو ٹریننگ کرنے کے جاتے ہیں کچھ مخصوص چیز کے لیے اور وہ آٹھ گھنٹے نہیں وہ دس دس گھنٹے کی بارہ بارہ گھنٹے کے سیشن دیتے ہیں ایک ساتھ اور اس کورس کی فیس بھی ہوتی ہے بڑی تو انہیں کہا کہ یہ تو دنیا کے لیے لوگ اتنی محنت جب کر سکتے ہیں اور ایسے لوگوں کو بلا سکتے ہیں تو ان یہ دن کے لیے آپ لوگ دو دن نکالیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے کتنے سارے اس میں معاملات کو حل سنبھالے اس لیے اس کے وقت نکالنا اور اس کے لیے انشاءاللہ شاء کے ساتھ شریک ہونا یہ یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات ہے اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں جتنی مشقت ہے اتنا اجر اس میں زیادہ ہے عائشہ کو فرمایا سماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر کی عراقی نسل ملی تو اس کا ایک معنی یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے آئے ہاں اس کو سمجھتے ہیں کہ ریاستیں کرو دھوپ پہ کھڑے ہو کے روزے رکھو ایک پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ یہ مشقت کرنے کا ادر ملے گا نہیں یہ مشقت سے مراد اس حدیث میں ہے جو شرعی مشقتیں ہیں تو شرعی کام کرنے کے دوران مشقت آئے روزہ ہو گیا سولہ گھنٹے کا یہ شرعی مشقت ہے یہاں آپ کو اجر ڈبل ملے گا علم کے لیے آپ آ رہے ہیں یہ شرعی کام ہے اس میں اگر لمبا ٹائم ہو رہا ہے زیادہ ٹائم بیٹھا رہا ہے یہ شرعی مشقت ہے وہ مشقت نہیں جو ہم اپنی مرضی سے اپنے طرح سے کام کرنا شروع کر دیں کہ دھوپ میں کھڑے ہو جائے شاید اس سے ہم کو ثواب ملے گا تکلیف پہنچا گیا اپنے آپ کو نہیں تو اس لیے انشاءاللہ آپ لوگ سب یہ چیزیں میں رکھیں کہ جتنا مشقت ہے اس کام میں مشکل بھی اگر ہو آپ لوگ کو تو اس پہ اتنا ہی اچر ہے اور یہ دو دن ان کو یہ ٹاپک پہ گزارنے کی کوشش کریں اچھا انشاءاللہ شاء اللہ لکھ لیا یہ اب ہم اس سے بات شروع کرتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو جو ہم نے ذکر رکھ دیا آپ سے تفصیل کے ساتھ کہ جی کچھ کہہ رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں یہ اردو میں لکھ دیا جائے کہ سمجھ گیا آپ لوگ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں لیکن اردو نہیں لکھیں گے آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں شیخ ماشاء اللہ ہاں نہیں ان شاء اللہ فائدہ ہونا چاہیے اچھا میں جلدی سے لکھا کرتا ہوں عربی میں اور پھر تجمہ کر ہوں جلدی سے <متحدث> اللہ تمام الفاظ تقریباً آرد. اردو والے ہی ہیں جی جی <متحدث> جی الیہخر جی <متحدث> آخر کا الحاط و برزخیہ برزخی زندگی برزخی برزخ برزخ کہاں شروع ہوتی ہے موت کے بعد سے اس میں موت آتی ہے پھر نق القبر کا مطلب ہے قبر کی آزمائش اس کے بعد ہے النف خف سور سور میں جو ہے سور پوکا جانا پھر قیامت کے مسائل میں سے آئے گا الباس بیس وتا یہ ہے کہ دوبارہ قبر سے اٹھایا جانا پھر الحشر حشر یعنی جمع ہونا ایک جگہ پہ دوبارہ محشر میدان محشر کہتے ہیں پھر ہے شفاعت کی شفاعت کے جو وسائل ہیں کن کن لوگ شفات ہوں گی پھر ہے نشر الصحف جو جو انسان کے صحیفے ہوں گے امال ہوں گے وہ جب پھیلائے جائیں گے وہ دیے جی جائیں گے پھر ہے الحساب کے جو جو اعمال کیے پھر اس کے حساب سے انسان سے حساب ہوگا اس کی محاسبت ہوگی وزن العمال اعمال کا تولا جانا جو انسان کی نیک اعمال ہے وہ تولے جائیں گے الحود حو کہتے ہیں کوے کو یا کیا گے ہی استعمال ہوتا ہے جس میں اللہ سے پانی پلائیں گے بڑی سی ایک جڑا اس میں کنواں اسرات بول جسے ہم اس کے مسائل آئیں گے جیسے مومن گزریں گے کپال گزریں گے ہلکے گزریں گے اور آخر میں ہے قنطرا اس میں ان کی تفاصر جو ہے وہ شیخ ہم پڑھائیں گے کہ کب ترتیب وار اور سب چیزوں میں تھوڑا سا اختلاف بھی رہا ہے اور پھر سب سے اوپر ہے الجنت تین بڑے ٹاپکس ہیں الحاط برزیہ قیامت اور ختم ہو جائے گی یہاں سے تو اس کے نیچے پھر یہ مسائل چلے ٹھیک ہے نا ان اللہ تو یہاں تک ہم لوگ پڑھیں گے ان شاء اللہ الحاشر آگے کے مسائل جو ہے وہ شیخ محترم الحمۃ اللہ پڑھائیں تو پہلی بات یہ ہے ان شاء ہو گئی آپ میں سے کوئی بند یہ رپیٹ کرے کہ اب آخرت پر ایمان جانے کا مطلب کیا ہے وہاں سے بھی اساب المین کہہ لوں میں آپ میرے اسحاب آخر پر ہم کہیں آخر پر ایمان لانا ضروری ہے کیا مطلب اس بات کا کیا کس چیز پر ایمان لایا جائے آخرت کی, کی دی دیکھیں میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں ایک ہے مختصر ایمان لانا ایک ہے تفصیل ایمان لانا مختصر ایمان لانا مطلب یہ ہے کہ قبی بھائی قیامت ہوگی ہم ایک دن اٹھائے جائیں گے اس پر ایمان لانا یہ تو ہو گیا مختصر ایمان ایک ہے تفصیلی ایمان لانا آپ, کو جواب کو آپ کا جواب تو آپ کے سامنے موجود ہے آپ لوگ پریشان کیوں ہیں جی فرمائیے وہاں سے وہاں سے کوئی بھی نہیں ہے ہاتھ اوپر پکڑے وہاں سے نہیں نہیں ایک سیکنڈ وہ ہے اس کا عملی بات لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایمانیہ خالی ایمان لانا قیام جو کیا مانا ہے آخر پر ایمان لانا آگے بھی کچھ ماشاء پورا گروپ ہے یہ تو اصحاب الیمین کا جی فرمائیے آپ فرمائیے احسن قیامت آتا ہوں کے سب مسائل لکھ دی گئے ہیں پورا نقشہ یعنی ان سب مسائل پر ایمان لانا کہ یہ سب چیزیں برحق ہیں ان سب کی احوال ہیں ان سب کی تفاصیل ہیں یہ ہے آخر کے دن پر صحیح میں ایمان لانا اس سے بڑی سمجھداری کیا ہوگی آپ کے سامنے جواب ہے اور پریشان ٹھیک ہے نا تو یہ آخر کے دن پر میں نے بتایا کہ مختصرا ایمان لانا کیا ہے کہ یہ دن ہوگا اس دن مختلف معاملات ہوں گے اتنا شارٹ ایمان ہے تفصیلی ایمانا جو ہم سب کے لازم واجب ہے کہ اس دن جو ہے یہ موت بھی ہونی ہے قبر بھی جانا ہے اس کے بعد سور پھونکا جائے گا پھر اٹھائے جائیں گے پھر حسر میں جمع ہوں گے پھر پول افسرات ہوگا پھر حساب کتاب ہوگا پھر آمال تو لے جائیں گے پھر آخر میں جنرل جانور کا فیصلہ یعنی یہ تفصیلی ایمان لانا اسے کہتے ہیں ایمان و بلیومل آخر جو آپ کے اس دورے کا ٹاپک ہے ارے ایمان بلیومل آخر یہ مطلب ہے علی امام بلام آخرت ٹھیک ہے آپ کے آگے لکھا بھی ہے اور آپ نوٹس کو فالو کر رہے ہیں ساتھ ساتھ تو یہ لکھا ہوا بھی کہ آخر کے دن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اس کے بعد قرآن کی آیتیں ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ایمان کے ساتھ یوم آخرت پر علی ایمان ابل ولیوم الآخر بہت ساری قرآن میں آیتوں کے اندر آخر کے دن کا ذکر خاص اللہ کے ایمان کے فوراً بعد ذکر ہوا تو اس سے کیا اشارہ ملتا ہے اور شیف نے حدیثی پڑھی بنکان آخری فل خیر اول کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخر کے دن پر ایمان لاتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش ہو تو آخر کے دن کو اللہ پر ایمان کے ساتھ جوڑنے کا معنی یہ اس کی اہمیت کا اظہار ہے یہاں سے اس کی ہمیں اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اس ایمان کو اللہ پر ایمان کے ساتھ جوڑا گیا ہے قرآن آیات کے اندر بھی اور احادیث میں بھی جو کچھ آپ کے سامنے موجود ہیں اب آخر کے دن کی اہمیت کا اندازہ ایک اور بات سے لگائیے امام قرطبی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے جو کہ یہ آخرت کے مسائل کے اوپر ہے تذکرا فی احوال المتا احوال یعنی کہ یاد دہانی کرنا مرد مردوں کے جو احوال ہوں گے اور آخرت کے جو احوال ہوں گے یہ حافظ کتبی کی بہت بڑی کتاب ہے اس میں آخرت کے مسائل کی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے اور احادیث کا ذکر ہے اس میں فرماتے ہیں کہ جس چیز کی بھی شان زیادہ ہوتی ہے عرب کیا اس کے نام بہت سارے ہوتے ہیں جس چیز کی بھی شان زیادہ ہوتی ہے عرب کیا اس کے نام بہت سارے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ عرب نے ایک تلوار کے تلوار کے ان کے پاس پانچ سو سے زیادہ نام ہیں عرب نے تلوار کے جو ہے پانچ سو سے زائد نام رکھے ہیں ہم لوگ سعید مہند البتار اس طرح سے کچھ نام لے لیں گے لیکن اگر آپ اس کو ایک تفہیر سے جائے لوسی کتابوں کے اندر تو تلوار چونکہ وہ ایک بہادری کا نشان تھا جنگ کا ایک کا مزاج ہوا کرتا تھا تو پانچ سو سے زائد اس کے نام ہیں تو بھائی کیوں ہے نا اس کی اہمیت پہ درد کرتے ہیں شیر وہ بھی بہادری کا نشان ہے اس کے عربی کے اندر سو دو سو سے زائد نام ہیں سے بھی زیادہ ہو جمل اونٹ یہ ان کا ایک خاص جانور تھا اس کا ایک خاص استعمال تھا ان کی روزمرہ شامل تھا اس کے کئی ایک نام ہیں اس کی کئی ایک سفاط ہے آج بھی جو بہت سے عرب ہیں وہ آپ کو اونٹوں کی سفاط کے بارے میں بڑی تفصیل سے بیان کر سکتے ہیں آج کی بھی عرب کافی فرق آ گیا ہے پہلے اب میں لیکن ابھی تک کچھ چیزوں کی اہمیت ہے اس ستارہ باقی ہے تو آخرت کے دن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے آپ کہ ملائکہ پر ایمان لانے کے کتنے نام ہیں ملائکہ پر ایمان لاؤ اور ملائکہ کو کیا کہہ سکتے ہیں آپ ہم تو کہیں فرشتوں پر ایمان لاؤ کتنے سارے نام لے کر آئیں گے فرشتوں کے مطلب یہ نہیں کہ ان کی اہمیت کم ہو گئی مطلب یہ کہ جس لفظ کے بکثرت نام آئے ہیں مختلف سبات بیان کی گئی ہیں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے تو آخرت کے دن کے جو خالی نام ہیں جو قرآن و مجید کے اندر آئے ہیں وہ چوبیس یا پچیس یا چھبیس میں کوئی اختلاف ہے اتنے نام جو صرف اور صرف قرآن مجید کے اندر ہیں اور یہ وہ نام ہیں جو کہ خاص آخرت کے دن پر دلالت کرتے ہیں یعنی یہ سپاہی نام نہیں کچھ لون نے سپاہی نام بھی ذکر کیے مثال کے طور پہ وہ دن جس دن باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا یعنی یہ اسے کہتے ہیں کہ نام یعنی اس کی تفصیل میں جا کے ہم اس اس نام کی بات نہیں کر رہے اس طرح تو سو سے کہیں زیادہ نام نکل گئے اس طریقے کے علماء دن. وہ دن جس دن اعمال تو لے جائیں گے وہ دن جس دن آ... مال کام نہیں آئے گا اس طریقے کے سو دو سو سے زیادہ با... نکل جائیں گے لیکن وہ نام جو خالی ایک ورڈ آیا یوم آخر یوم ملقیام اس طریقے کے وہ پچیس کے قریب نام قوان مجید کے اندر آئے تو ہر ہر معنی کا ایک الگ الگ دلالت ہے ہر ہر لفظ کی ایک الگ الگ, الگ مانا ہے تو ہم جا... ان ناموں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ میں سے کوئی بھائی پڑھیں پہلے تین نام یہاں سے کوئی جی آپ پڑھیے آپ پڑھیے شیر آپ پڑھیے الم الخر یوم الفا یوم الباس الوم ال آخر یہ اس کا اصل نام ہے عالم جسے کہتے ہیں کہ جو اصل اس کا نام ہے جس سے اس کی پہچان آگے بنتی ہے آخر کا دن اس کو کیوں کہا گیا آخرت کا دن جی کون جواب دے گا اس کا میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو سیشن ہے اس میں کچھ سوال جواب سے سو چلتے رہے پچھلی بار وہ واقعات تھے ظاہر ہے وہ واقعات تو پھر آپ کو کرنا پڑتا ہے پورا لیکن انشاءاللہ یہ مسائل ہیں اور آپ میں سے بہت سے مسائل جانتے بھی ہیں تو آپ لوگ کی توجہ انشاءاللہ زیادہ رہے گی اور جو سو رہے ہیں ہم ان سے خاص سواد کریں گے اور مجھ سے سوال کریں گے ٹھیک <تصفح> ہے نا جی آخر کر کیوں کہا گیا اس کو جی بھرا نہیں جواب اشار. جو بالکل سوال ہو تو تمام حضرات بڑے احترام کے ساتھ ہاتھ اوپر کریں کوئی بھی جواب دے. اور جس کو جواب نہیں بھی آئے وہ بھی پریشان نہ ہو اور جواب انشاءاللہ وہ ہم اس سے خود ہی دلوائیں گے ٹھیک ہے جی آپ فرمائیے اس کے بعد آخر کے دن کے بعد موت نہیں آئے گی یعنی یہ اور بھی جواب قریب ہے قریب جی یعنی آخری دن ہے اس کے بعد کوئی دن نہیں ہے اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا یا تو آپ جنت والے ہیں یا تو آپ جہنم والے ہیں یہ دن ہماری جو عمل کے لحاظ سے ہماری دنیا کے لحاظ سے ہمارے معاملات کے لحاظ سے وہ آخری دن ہے اس کے بعد دن نہیں آئیں گے جس طرح آج کل ہمارے دن ہیں موقع ہیں خلاص وہ دن جو ہے وہ آخری دن تھا اس کے بعد کوئی موقع کسی کے لیے نہیں ہے جو کچھ کر چکا ہے وہ کر چکا تو اس لیے اس کو یوم الاخر کہا گیا اور دیکھیں بڑا بلیغ نام ہے آخرت کا نام یہ بڑا بلیغ نام, نام, بڑا نام ہے اسی طرح یوم العیفہ ہے عذیف دل آزفہ کیسے کہتے ہیں عذیفہ قریب ہوا عظیفہ مطلب ہے قریب ہوا تو یوم العاظفا سے کہا گیا کہ یہ بڑا قریب دن ہے سوچتے ہیں پتا نہیں قیامت کتنے لاکھوں کروڑوں سال آ جائے گی کیونکہ قرآن مجیب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یوم الاظف ہے وہ انضر یوم الاضفہ کہ ڈرائیے انہیں اس دن سے جو کہ بہت قریب آ چکا ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وائس تو انا و سا کہ میں اور قیامت اس طریقے سے بھیجے گئے ہیں یعنی اپنی اپنی دونوں کو ساتھ ملایا کہ جس طرح یہ قریب نظر آ رہی ہیں تم لوگوں کو انگلیاں اسی طریقے سے میں اور آخرت ہے یعنی یہ دن قریب ہے یہ دور والا دن نہیں ہے پھر تمہارا یوم البعث باس کا معنی ہے کہ بھیجے جانا بھیجے جانا یعنی لوگ اپنی قبر سے اٹھا کے کامت کی طرف یا حشر کی طرف جس دن بھیجے جائیں گے باس الناس ہی وہ کامتوں اپنی قبروں سے جب وہ اٹھائے جائیں گے اور حشر کی طرف بھیجے جائیں گے اس لیے اس کو یوم الباس کہا گیا جی آگے تین نام پڑھیے محترم آپ پڑھیے جی آگے جی یوم التغابن یوم الطلاق یوم التناد یوم التغابن ہے غبن غبن کہتے ہیں خسارہ یعنی المؤمنون نفیخ اس دن جو ہے کفار کا جو ایک دنیا میں ایک طاقت تھی ان کی ایک پاور تھی ان کا ایک غلبہ تھا آج مسلمان جو ہے وہ ان پہ غالب آ جائیں گے آج مومن جو ہے وہ غالب آ جائیں گے مومن فائدے میں ہو جائیں گے نقصان میں اور گھاٹے لینے والے کون ہوں گے گفار کچھ صنعت نے تفصیلی کری کہ اس دن مومن جو ہے وہ اپنے ٹھکانے جنت سے لے لیں گے اور کفار کے جہانم کے آ جائیں گے کیونکہ بڑا ہی خسارے کا اور گھاٹے والا دن ہوگا تم کفار کے لیے تو یوم وہ ہے تو اس دن فیصلے ہو جانے کی کون نقصان میں ہے کون فائدے میں ہے کتنا ہی عظیم نام ہے یوم التلاق ہے یہ تاش طلاق ہے یہ تمہارا طلاق ہوتی طلاق طلاق طلاق جو چلتی فائلن. یہ ہے یو و تا سے طلاق مطلب تلاق, مطلب؟ تلاق کا مطلب کس کو بتایا طلاق کا مطلب تا طلاق کا مطلب کس کو پتا ہے تو سب لیکن تا والی طلاق کا مطلب کسے پتا ہے جی نہیں وہ وہ بھی تو سے بنتا ہے اس میں وہ آپ کی بات صحیح ہے وہ کا ایک معنی بنتا ہے طلاق سے مراد ہاں تھوڑا قریب آ گئے طلاق ہی ہے لقیہ سے نکلا ہے لقیہ الطقی ملاقات کرنا یوم التلاق ملاقات کا دن کس کی ملاقات ہوگی اللہ تبارک مطالعہ کی اپنے بندوں سے ملاقات ہوگی جو نیک سو رحین بندے سے ان کی یہ مبارک ملاقات ہوگی خوشی کی ملاقات ہوگی جو برے لوگ تھے ان کے لیے شر والی ملاقات ہوگی وہ آگے ذکر آئے گا ایسے لوگ جن کی طرف اللہ تبارک اس دن نظر ہی نہیں پڑوائیں گے اور ان کے لیے سخت عذاب ہوگا لیکن جو مومنین ہیں ان کے لیے یہ ملاقات کا دن ہوگا آسمان والے زمینوں سے ملیں گے سے مفسرین نے کہا کہ جو آسمان والے زمین والوں سے ملاقات کریں گے خالق اپنی مخلوق سے ملاقات کرے گا اور ظالم مظلوم سے ملاقات کرے گا یعنی اس دن جو ظالم تھا اس کو اپنے سارے کے سارے جو ظلم کیے ہیں اس کا حساب دینے کے لیے سامنے مظلوم موجود ہو آج وہ جتنے ظلم کرتا ہے اس کے اوپر تو قیامت کے دن جو ہے وہ سامنے موجود ہوں گے ملاقات ان کی ہو جائے گی تاکہ وہ اپنے دوسرے کے معاملات کو سنبھال سکے اور ان کا سنبھالا کر سکے تو یہ متلاق ہے پھر بھائی نے پڑھا یوم التناد یوم الناد کا مانا کسی ہے آپ اس کے جو ہے نا انشاءاللہ شاء اللہ آپ لوگوں کو پڑھایا ہوگا آپ لوگ اسٹوڈنٹ میں چاروں کی باتیں بھی جبھی کس طرح کے ورڈ کریں تو آپ ان کے روٹ ورڈ پہ غور کیا کریں یقیناً آپ لوگوں سب سے پہلا فائدہ پڑا ہوگا تو روٹ ورڈ پہ آپ غور غور کریں گے تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا جو زائد حروف ہوتے ہیں یا اکثر ان کو آپ نکال دیجئے تو روٹ ورڈ بچتے ہیں اکثر اس سے آپ کو کہیں نہ کہیں مارنے تک پہنچنے کے لیے آسانی ہوگی ہاں ندا بہت اچھی بات کی ہے ندا سے نکلا پکارا جانے والا دن کیا کیا چیز پکاری جائے گی جس دن اہل جنت اہل نار کو پکاریں گے تو آرے بڑی سخت ہیں جنت یا جنت والے جہنم والوں کو ہم نے تو اس چیز کو پا لیا ویسا ہی پا لیا جس کا وعدہ کیا تھا تم, ما وعد حقا کیا تم نے بھی وہ چیز پا لی جس کا تم سے وعدہ کیا تھا اللہ علالد اللہ علالد تو کہے کہ وہ دن ان کے لیے افسوس اور حرس کا دن ہوگا اسی ہے کہ جو جنت جہنم والے ہیں وہ جنت والوں کو کہیں گے اور جنتھی کہ ہمارے اوپر کچھ پانی دو ہمیں کچھ پانی دے دو اور نعمت ادا کر رکھی ہیں ہمیں بھی ان نعمتوں سے کچھ نعمت دے دو کیا کہیں گے اور کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو حرام کر دیا ہے کفوار کے لیے تو یہ ایک دوسرے کو پکارنے والا دن ہوگا جنت والے جہنم والوں کو پکار رہے ہوں گے جہنم والے جو ہے جنت والے کو پکار رہے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل جنت میں سے بنائے آگے کے نام آپ پڑھیے محترم ہاں یہ یوم یہ میم کے اوپر سگون ہوگا یوم الجم ہاں الجم ان شاء اس کا مطلب تو آپ سب یقیناً جانتے ہوں گے جمع ہونے والا دن جس دن تمام کی تمام مخلوق جمع ہو جائے گی جس دن پہلے بیچ میں آنے والے آخر میں آنے والے دنیا میں جو لوگ بھی جس جس دور میں آئے تھے ان سب کے اجتماع کا دن ہوگا اس لیے اسے یوم الجم کہا گیا سب کو اللہ تبارک و تعالی ایک ہی میدان میں جمع فرما دیں گے پھر فرمایا یوم الحساب کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن بندوں کی حساب فرمائیں گے جس نے جو جو اعمال کیے تھے وہ اپنا حساب جو ہے اپنے سامنے پالے گا اگر خیر ہوگی تو خیر پالے گا شر ہوگی تو شر پالے گا یوم ان ال... میں چاروں مختصر اس میں ایک مسائل بھی بن سکتے ہیں ہر ہر نام کے تحت لیکن اس کا معنی آپ لوگ جان لیجئے کہ یہ وہ نام ہے جو قرآن میں ذکر ہوئے ہیں یوم الخلود یوم الخلود کسے کہتے ہیں بالکل خالد خالد یا خلود سے مراد ہے ہمیشہ رہنے والا تو یہ یوم الخلود ہے کچھ علماء نے کہا ایک بڑا اس میں مسئلہ ہے وہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ سے نکلتا ہے کہ یہ یوم الخلود ہے اہل جنت کے حق میں اہل نار کے حق میں یہ یوم الخلود نہیں ہے اس کا مانا کون بیان کرے گا یوم الخلود ہے اہل جنت کے حق میں اہل نار کے حق میں جو جہنم والے ہیں ان کے حق میں احسان کر دیتا ہوں سب کے لیے یوم الخلود نہیں ہے کیا مانا اس بات کا ہو؟ ایک حال تھا سب سوال سمجھیں بہت سے بھائیوں ہاتھ نہیں اٹھا پائے اب سوال اس میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں یوم الخلود ہے ہمیشگی کا دن علماء نے کہا کہ یہ ہمیشگی کا دن ہے جنت والوں کے لیے لیکن جو جہنم والے ہیں ان سب کے لیے یہ ہمیشہ کا دن نہیں ہے ان شاء اللہ سوال واضح چلیں آپ بتائیے جی آپ کچھ مشکل جی جی فرمائیے یعنی کہ چلیں آپ نے جواب دے دیا اچھی بات ہے سوال کا جواب سنا آپ لوگوں نے جنت والے جو جنت جو ہے شروع دن سے وہ جنت سے نہیں نکالا جائے گا ان کے لیے وہ ہمیشگی کا دن ہی ہو گیا لیکن جو جہنم والے ہیں ان میں تفصیل ہے کچھ جہنم والے ہوں گے جو کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے کہ وہ کمفار ہے مشرقین ہیں اور جو اہل ایمان جہنم میں جاتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی بشیت ہو کہ انہوں نے گناہ سے کیے اللہ چاہے کہ ان گناہوں کو پاک دے تو ان کے لیے وہ دن جو ہے وہ کا دن نہیں ہوگا بلکہ عرسے بعد وہ لوگ وہاں سے جنرت میں منتقل کر دی جائیں گے تو یہ کچھ بیان کی کچھ نہیں کہا یہ کہنا جو ہے ہمیشہ فیصلے تو ہو جائیں گے نا کس نے کتنا ٹائم پہ کہا رہنا کس نے کتنا ٹائم پہ کہا رہنا تو یوم الخروج سے اس لیے کہا گیا جی آگے پڑھیے محترم آپ پڑھیے نہیں نہیں نمبر دس سے کیا اس میں جو ہے اس مسئلے میں کہ پہلے جنت کے لیے خرو حل جہنم کے لیے نہیں ہے کیا وہ مسئلہ بھی اس ضمن میں آتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت تو ہمیشہ آتی رہے گی جہنم جو ہے وہ فنا ہو جائے گی جی بالکل بالکل اس مسئلے میں بھی شیخ کافی کلام ہے اور ابن ابنتقیم رحمہ اللہ کی طرف یہ کون منسوخ کیا جاتا ہے اور اس میں بعض تحقیقات آئی ہیں جنہوں نے مضاحت کری یہ نسبت ان دونوں شیخین کی درست صحیح نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ موضوع شیخ کے شعیص کے زمین میں آتا ہے اور شیخ نے فقرات کا ذکر بھی کیا خاص طور پہ تو وہ تفصیل سے بات کریں گے لیکن اجمالا طور پہ یہی ذکر ہے کہ ان کے فنا ہونے والی بات صحیح نہیں ہے جو حدیث الفاظ قیامت کے ہیں کہ دن موت کو لے کے آ جائے گا ایک بھیڑ کی صورت کے اندر اور ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جو اہل جنت ہے اسی میں رہو گے ہمیشہ تمہاری کوئی نہایت نہیں ہے اور جو جاننے والے ہیں وہ اسی میں رہو گے ہمیشہ کوئی تمہاری نہایت نہیں ہے بہرحال اس میں کچھ نظاہ ہے اور کچھ ہمارے سلق علماء کی طرف اس میں کچھ اخبار منسوخ کیے گئے ہیں اور کچھ کتابیں بھی ہیں اس میں امام سرانی کی پوری ایک تعریف ہے چیز مسئلے پہ تو میرے امید ہے شیخ رئی سرغم اس پہ آپ سے تفصیل سے گفتگو کریں گے بار پھر رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا کہ جاننا فنا ہو جائے گی وہ ان لوگوں کے بارے میں جو موحدین ہیں جنت میں جہنم میں جائیں گے حق میں جی جی اللہ تعالیٰ ان کو نکال کے جنت میں لائے گا صحیح تو جس جگہ وہ رہیں گے وہ فنا ہو جائے گی تو یوم الخروج خروج ہمارا یہ ہے کہ جس دن لوگ اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے لوگ اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے تاکہ ان کو ان کے آمال کا مدعا دیا جائے یوم الخروج ہے یوم الحسر حسرت کا دن حسرت کے دن کے اندر بہت سارے پہلو ہے کچھ اچھے لوگ بھی حسرت کریں گے اور کفار کے لیے تو وہ حسرت کا ہی دن ہو کفار کے دن کیوں ہے کیونکہ وہ حسرت کریں کاش ہم لوگ اس پر ایمان لے آتے کاش ہم لوگ پرانا ایمان لے آتے کاش ہم لوگ اس کپڑے اعمال کو نہ کرتے تو یہ حسرت کا دن ہوگا جس دن وہ افسوس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکیں اچھا اہل ایمان کی حسرت کس طرح کی ہوگی ان میں سے کسی کے ذہن میں حدیث ہے آپ نے جواب نہیں دینا <سلام> <متدر> شیخ رنجیت صاحب نے بتایا <ہے> چلے آگے آپ آزاد کیجیے کوئی بات نہیں آپ آپ نے کہہ دیجیے کس سے کیسے ہاں عصفان اللہ ایک حدیث میں آتا ہے بڑی عظیم حدیث ہے کہ قیامت کے دن آج دنیا میں اگر میرا گھر ایک فلور کا ہے ہمارے پڑوسی کے گھر دو منزلہ ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں اس کی طرف حسرت کے ساتھ کہ یار کتنا یہ عظیم الشان انسان ہے اس کے دو منزلہ گھر ہے <سلام> اور اگر اس سے بازو کے اندر کسی تین منزلہ بلڈنگ دیکھوں وہ اس کا مالک نظر آئے مجھے ہم میں سے اکثر کے ذہن میں یہ آتا ہے ماشاءاللہ اللہ یا ان کی تو تین منزلہ عمارت ہے نہیں وہ <تصفح> ہم سب جانتے ہیں کہ وہ دنیا کی عمارت ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں وہ زوان والی عمارت ہے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن جو جنت کے درمیان لوگوں کے درجات ہوں گے ایک دوسرے کو ایک دوسرے میں فوقیت حاصل ہوگی وہ ایسے حاصل ہوگی کہ جس طریقے سے میں چاند کو دیکھتے ہیں سوچیے آپ یعنی ایک مسلمان بھائی آپ کا جو ہے وہ چاند پہ بیٹھا نظر آ رہا ہوں آپ کو تو اس کا گھر وہ او اونچا اتنا بڑا محل اس کا اور آپ نیچے بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے اس کو دونوں نعمت والے ہیں گے دونوں کی بھی نعمت ہے دونوں کی افسوس نہیں ہوگا یعنی غم نہیں ہوگا تکلیف نہیں پہنچے گی ان کو لیکن واقعی وہ یہ وہ کا مانا بیان کرنے کا کیا ہے کہ انسان سوچیں کہ ہم نے اصل خواہش کیسی پیدا ہو کہ میں نے وہ والے اعمال کیے ہوں جو اس بندے نے کیے ہو تاکہ میں اس درجے پہنچ سکوں تو اہل جنت کے درمیان جو آپس میں تفاوت ہے دریات کا اختلاف ہے وہ یہ تین چار منزلہ تو کچھ بھی نہیں ہے آپ دو سو منزلہ بلڈنگ بنا لیتے ہیں ہمارے دنیا بھر اس کا نام اونچا ہو ہے دو سو منزلہ بلڈنگ تو چاند کہاں ہے اور کتنی اونچائی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مزہ نظر کر یہ حدیث میں نے سنی بھی ہے مشہور ہے میرے علم میں نہیں کہ صحیح ہے کہ ذہی آپ میں سے کسی کے علم میں ہے اس حدیث کے بارے میں کسی عالم کا کسی محدث کا کلام اگر کسی کے علم میں ہے تو بتائیں چلے آپ میرے کلاس کے آخر میں بتائیے گا میں انشاءاللہ شاء کو دیکھ کے ان شاء ہوں ٹھیک ہے یہ حدیث مشہور ضرور ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے بھی صحیح ہے کہ بیچ آپ کے اس اچھا یوم الخل یوم الحسرہ ہوگی جی اس کے بعد نام ہے آپ شیخ شخص پڑھی اگلے نام کیا لکھے کتنی مرتبہ ہم لوگوں نے فضا امام صاحب ہم میں سے کتنے سارے لوگوں کو اس کا معنی آیا ہو ذہن میں تو یہ میرے بھائیوں موقع ہیں سارے کہ ہم سب اپنی معلومات کو جو ہے وہ تجدید کریں اور جو ہم لوگ آئے تھے اور یہ سنتے ہیں ان پہ غور کرنے کا ایک شدہ ایک عزم جو ہے وہ آج سے شروع کریں تو ہم سب بھائی کتنے نا سنتے ہیں گے الحاق کا تو تو اس کے اندر الحاق کا یہ ہے یہ سیرہ مبالغہ ہے حق کا الحق ام الحق حق کی بات آگئی حق کی بات آ گئی اللہ کا اس میں کوئی شک نہیں اس دن سب امور جو ہے وہ حق والے امور ہوں گے سب تاخیر ہو جائے گی ہر چیز کی سچائی جو ہے وہ سامنے آ جائے گی علماء کہتے ہیں یہ بلباخی والجزاء اس دن اللہ تعالیٰ اپنا جو وعدہ تھا وہ سچا کر دکھائیں گے کہ اپنے نے بندوں کو اٹھا دیا اور بندوں کا حساب کتاب ہوگا تو یہ ہر معنی میں سچا ہے ہاک یعنی بہت زیادہ سچا اور یقینی طور ہونے والا دن القاریہ القاریہ بھی سخت نام القارہ کیسے کہتے اور ایک ایک ہمارے یہاں محاورتی ترجمہ ہے القاریہ مصیبت کوئی بھی مصیبت آ جائے جی ایسی مصیبت جو انسان کے دل کو ہلا دے ہاں ایسی مصیبت ایسی تکلیف ایسی مشکل گھڑی جو انسان کے دل کو ہلا دے یہ اتنا سخت نام ہے القاریہ کو ملقاریہ ہمارا الدرا کا ملقاریہ ہاں القاریہ یعنی ایسا شدید امر جو انسان کے دل کو ہلا کے رکھ دے عربی میں کہتے ہیں قوارع یادہر زمانے کی مصیبتیں زمانے کی تکلیفیں جو پوری زندگی یہ تکلیفیں آتی ہیں مشقتیں آتی ہیں اسے کہتے ہیں قوارع یادہ قاریہ سے نکلا ہے کہ زندگی کی سب سے سخت ترین تکلیفیں جو انسان کو حاصل ہو کوار یادہ یوم الدین یین اللہ عباد ہو دین کیسے کہتے ہیں یوم الدین اور فیصلے کا دن میں اور وعدے کے دن میں بڑوں طور پر جی ادانت کرنا کہتے ہیں عربی میں فلاں فلاں کی ادانت کی یعنی کہ اس کا جو اس کا جس چیز کا وہ حقدار تھا اسے وہ ادا کر دیا ادانت کرنا یعنی جو جس چیز کا وہ مستحق تھا اسے وہ چیز اسی طرح سے ادا کر دینا یہ ہے ادانت یعنی ہم کہتے ہیں بھئی ان کے مدیر نے انہیں بلایا اور ادانت کی مطلب پھر بلا کے پوچھ گش کی جس اور کہا کہ تم نے یہ غلط کیا ہے اب تمہارا سزا یہ ہے ادانت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کے ساتھ جو اس چیز کے وہ مستحق ہوں گے ان کے ساتھ بدلہ کہہ سکتے ہیں آپ بالکل انصاف بدلہ اس طرح کے معنی میں آپ پھر ہے یوم الفتح یوم الفتح کا معنی یہ ہے قرآن قرآنہ اور بینا بالکل فسٹ سیاح مراد یہ ہے کہ فیصلے والا دن جس دن فیصلہ ہو جائے گا کہ کون حد پر ہے اور کون بازے پر تھا دنیا میں کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا یہ فیصلہ ہے جلدی ہیں اور آگے اس کے اندر پھر یوم القیامہ یہ بھی اس کا اصل نام ہے کیونکہ لوگ قیامت کیوں کہا گیا اس کو قیامت کا ایمان جی کون بتائے گا نہیں قیامت کا سوال ہے یہ حال تھا یہ قیامت کیوں کہا گیا اسے قیامت کا دن سوقا رہے گیا ہاں <تصفيق> سوکھا گی کہ جو جو ہے انسان کے کانوں کو جو ہے اتنی زور سے وہ چیخ ہوگی کہ اس کے جو ہے کان میں وہی پڑے گی اور کوئی چیز نہیں سنے گا اس کے علاوہ اس کے بعد زور کی وہ چیپ ہوگی آواز ہوگی کہ وہ اس کے کان جو ہے وہ اور کوئی چیز سننے کے قابل نہیں ہوگی اس چیخ کے بعد سخت وہ ہوگی اچھا یہ بتائیے میں کہہ رہا تھا کہ قیامت تو عام ہے نا قیامت دی, قیامت دی. قیامت قائم ہونے والی یعنی لوگ جو ہے اس دن لوگ کھڑے ہوں گے وہ تو قائم ہوگی بہت سی قائم ہوتی ہیں دنیا بھی قائم ہوتی ہے اسے قیامت کہا گیا کہ لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے قیام ان کا ہوگا آہت میں جانے کے لیے تو وہ اٹھایا جانے والا دن ہے قیام کہتے ہیں کھڑا ہونا تو لوگ اپنی قبروں سے کھڑے ہوگے بادشاہ کی طرف جائیں گے اسے امرق قیامہ کہا گیا یہ امرفصل سے بھیا یغم الفصل سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس دن فیصلہ فرما دے گا اپنے بندوں کے درمیان جو جس چیز کا مستحق ہوگا حق و بازی کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا یوم الواحد ہے اس دن کے اندر کفار کے لیے سخت وعید ہے ناسلمانوں کے لیے سخت وعید ہے اور یہ وعید جو ہے یہ نافذ ہوگی یعنی جس چیز کے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ وعدہ کیا تھا جو شر ان کو حاصل ہونا ہے اگر انہوں نے اللہ کی بتائی ہوئی المات پہ عمل نہیں کرنا تو وہ اس واعید کو پالیں گے اس وعدے کو جو کہ ان کے لیے شر کا باعث بنتا ہے واحد وعدے سے ہے لیکن وہ عام طور پہ شر کے معنی میں ہو رہا ہے بری چیز کا وعدہ یعنی ادھر کوئی اچھی چیز کا وعدہ کر کے واحد کا تو وعید جس طرح اردو میں بولتے ہیں واحد کی گئی اس بات کی واحد آئی ہے یعنی کہ اسے اس ڈرایا گیا ہے کہ ایسا کرنے سے فلا فلا انسان کو اجر اس سے مس ہو جائے گا اور وہ برائی کو پالے گا اقوما کا مطلب ہے کہ غالب ہو جائے گا یا تم وہ غیر یعنی اگلے پر غارب ہو جائے گا اپنی سختی کی وجہ سے یعنی انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا وہ دن اتنی بڑی مصیبت ہے تاممہ مصیبت بھی بولتے ہیں لیکن ایسی مصیبت جو انسان کو اپنے اوپر حال ہی ہو جائے گی اور اس کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی اور کہیں وہ اس سے بچ کے یہی نہیں جا سکے گا یہ تعمہ کا لفان کے اندر اس کے اندر استعمال ہوا پھر ہے الغشی غاشیا بھی غشی سے ہے ڈھکنا حد تک شناسب احوال اپنی سختیوں سے اپنی ہولاکی سے جو ہے وہ لوگوں کو ڈھاپ لے گی اور کفار کے جو چہرے ہیں آتا ہے کہ ان کے چہروں کو پھر یہ دن جو ہے وہ ڈھاپ لے گا مطلب اس کی جو تاریخی ہوگی اس کی ہولاکی ہوگی وہ ان کے چہروں پر نظر آ رہی ہوگی ان کے چہرے کو ہے اس کی ہولاکی سے اس کے خوف سے ڈھگے ہوئے ہوں گے پھر ہے الواقع آخ الواقعہ کا مطلب یہی یہ ہے سخت چیخ جو قریب اور دور ہر ایک کو سنائی دے ادھر وقعت الواقع تو مانا نغت کیا بنے گا وقوع ہونے والی چیز جو وقوع پذیر ہوگی لیکن اس کا ایک جو قرآن کے اندر جو بلاوت اور مانا اس کا استعمال ہوا ہے کہ یہ ایسی آواز ہوگی جو کہ قریب اور دور ہر ایک کو سنائی دے گی ہر ایک پہ یہ قیامت جو ہے وہ واقع ہو جائے گی اشاہ شاہ جسے کہتے ہیں وہ ہمارے بھی آپ گھڑی کے لیے استعمال کرتے ہیں الساع کا لفظ تو چاہ جو ہے وہ ایک وقت کے لیے آتا ہے جو چوبیس گھنٹوں میں سے ایک گھنٹہ جو ہوتا ہے اسے بھی ہم چاہ کہتے ہیں لیکن مراد یہ ہے اس سے کہ یہ وہ وقت کا دن ہوگا وعلیکم السلام یہ وہ وقت کا دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیا ہے جس سے نہ آگے بڑھ سکے گا نہ کہ پیچھے ہو سکے گا تو یہ اس کا دن ہے یوم و قیام یوم سا بات ہے کہ یہ وہ دن ہے جس کی گھڑی متعین ہے کوئی اس سے آگے سے پیچھے نہیں ہو سکتا اور اس دن ایک بارہ علما نے یہ بھی کیا کہ سب چیزیں انتہائی جلدی میں ہوں گی تو اس کو سہا کہا گیا کہ جیسے ایک گھڑی کے اندر سارے کے امال ہو جائیں گے یعنی حساب جو ہے معاملہ آئے تھے اللہ تعالیٰ کی اللہ کا حساب بہت جلدی ہوگا تو اس میں ساہ کے اندر یہ ہے کہ ساہ کے سارے اعمال اس میں ایک گھڑی کے اندر ہو جائیں گے کوئی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا اللہ تعالیٰ نے فرمائے اور ہمیں ان ناموں کے اثر کو ان ناموں کے جو اثرات ہیں انہیں اپنی زندگی میں لانے کی توفیق توقع دے بھی کچھ سوال ہے جو نام ذکر ہوئے قیامت کے جی اشاخا نے بتایا کہ وہ کانوں کے اندر جو ہے ان کو آ کے کچھ کچھ عمل نے ایک ججمہ کیا کہ وہ کانوں کو بہنا کر دے گی کچھ نہیں لیکن اس کا زیادہ معنی یہ ہے کہ کانوں پر وہ اس قدر سخت ہوگی اور کوئی چیز وہ نہیں سن پائیں گے تشک السما یعنی ان کو کیسے ماوتی کہیں گے اس کو کانوں کو سیلا کہتے ہیں اسے تشک السما بلائے اسما ہو یعنی اگر اس کے اندر جو ہے انسان کچھ بھی نہیں سن سکتا تو اسے بھی عربی کے اندر رجلون اسح کہتے ہیں کہ وہ بالکل کسی چیز کو سننے کے قابل نہیں پھر ساخا یہ ایسی آواز ہوگی یا ایسا چیز ہوگی کہ اس کے بعد صارف اور کچھ چیز نہیں سن سکے گہرا کر دے گی یہ ایک آپ سمجھ لیجیے محاورتی مانس کا کہ وہ اور کچھ چیز نہیں سن پائے گا اس کی آواز اور اس کی سختی کے علاوہ اب اس کے آگے یہ ٹاپک ہے ہمارا وہ بھی ہم اس سے زمدن بات کر چکے ہیں تو جلدی سے اس پہ آگے بڑھتے ہیں کہ آخرت پر ایمان لانے کے سوالات کیا ہیں اس کے فائدے ہمیں کیا ہے ہم آخر کے دن پر ایمان کیوں لاتے ہیں آپ سے کچھ سوال کریں کہ ہم آخر دن بھر ایمان کیوں لاتے ہیں تو ایک تو آپ سب سوال کریں گے جواب دیں گے بھئی ہمیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں اس پر ایمان لانے کے آپ ہم سب کو بتائے نوٹس کے علاوہ جی نو شکریہ یعنی کہ اس پر ایمان لانے کے فائدے یہ ہیں کہ اگر ہم ان پر ایمان لے کر آئیں گے تو جنت کے مستحق بنیں گے یعنی یہ اسی کے مانا ہوگا کہ اس پہ ایمان لازمی ہے میں اس کے فائدے آپ کی زندگی کے اندر کیا حاصل ہوتے ہیں آپ یہ برابر اللہ کا تقوی اختیار ہوا جی زندگی میں ایک مقصد ملتا ہے کہ ہم لوگ دنیا میں بے مقصد نہیں آئے ایک ہدف کے تحت آئے ہیں بالکل جی اور کوئی بات خوف بتا حاصل کوئی تقوی کی بات ہے کہ اللہ کا خوف حاصل ہوگا کہ ہم یہ آخر کرتے عجیب ہے بالکل یعنی نیک امال کی طرف ترغیب جانے والی بات جو بھائی نے کری ابھی کسی بھائی نے کیا بات کہہ رہے تھے جی یہ جی. <سؤال> بہت اچھی بات ہے یعنی انسان بہت اچھی بات ہے ہم نے ذکر کی تنگی کے اندر کہ دنیا کی جو پریشانیاں ہیں وہ ہلکی ہو جائیں گی انسان سوچے گا یہ محدود زندگی ہے اس میں تو تکلیفیں انبیاء کرام صالحین جو آئے ہیں انہوں نے برداشت کری ہے تو میں نے یہ محدود زندگی کے لیے اتنی پریشان نہیں ہونا آگے آنے والے دن کے لیے اپنی تیاری کرنی ہے تاکہ میں اس دن اصل کامیابی جو ہے وہ کامیابی مجھے مل سکے چلے اچھا جواب دیا آپ نے بہنا اس میں ہم پڑھ بھی دیتے ہیں اس سے ایمان کا انسان کا بڑھتا ہے جب انسان جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہ میرا رب ہے وہ اس پر قادر ہے کہ جسم ریزا ریزا ہو جائے اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ پیدا کرمائیں گے اور پھر ان کا حساب کتاب ہوگا یہ یقینا اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے وہ انسان کے دل میں بڑھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کل ہوا قادیٰ کو مادہ کہہ دیجیے کہ وہ قادر ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے کہ تم پہ عذاب دے یا تم پہ نعمتیں بھیجے تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کا احساس یہ ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل کے بارے میں جاننا جی کتنی ساری ایسی احادیث ہم پڑھیں گے شفاعات کے وقت کے مسائل کے اندر تفصیل کے ساتھ کہ کیسے کیسے لوگوں کو شفاعت حاصل ہوگی کیسے کیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا کرم فرمائیں گے تو یہ <متنق> اللہ کے فضل کو جاننا اس دن کے جب احوال ہم جانیں گے کہ کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ فضل <متنق> والا جو ہے وہ معاملہ فرمائیں گے یہ ہے کچھ کہہ رہے ہیں بالکل یہ اس کا بہت عظیم فائدہ ہے کہ مومنوں کی نعمت والی بات ہے اس میں سب عظیم نعمت اللہ تعالیٰ سے ملاقات اللہ تعالیٰ کی روعیت ہے مغرب کی جو سب سے عظیم نعمت قیامت کے دن ہوگی وہ رب تعالیٰ کی رؤیت ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ عبارک کو دیکھنا ہے قرآن میں رستہ آئے تھے احسر الحسن و زیادہ جنہوں نے احسان کیا اچھا عمل کیا ان کے لیے حسنہ ہے جنت وہ زیادہ اس میں حادیث ہیں مرفوع حدیث ہے کہ وہ ہے روکیت اللہ, اللہ تعالیٰ کو دیکھنا بالکل یہ اس میں حدیث ہے بری عظیم من احب لقاء اللہ احب اللہ قاح جو اللہ سے محبت چلتا ہے ملاقات کی اللہ تعالی بھی اس سے محبت ارداتا ہے اچھا اسی طرح اس کے ایک اہم فوائد میں سے یہ ہے کہ جب انسان جنت کے احوال کو پڑھتا ہے جنت کی جو جو نعمتیں اس کو حاصل ہونی ہے ان آپ تفصیل سے پڑھیں گے جنت کی نعمتوں کو جانتے بھی ہیں سنتے بھی رہتے ہیں تو ہر ایک انسان میں اور مسلمان میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی اس نعمتوں کو حاصل کرنے والا بن جاؤں تو ان نعمتوں کی طرف شوق کا پیدا ہونا ان نعمتوں کے حصول کا جذبہ دل میں پیدا ہو جانا یہ بہت بڑا اثر ہے آخر کے پر ایمان لانے کا جب آپ ان مسائل کو پڑھیں گے ان تفصیلات جنت کے اندر آپ کو ملنی ہیں جو جو نعمتیں حاصل ہونی ہیں ان سب کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود ایک دل میں جذبہ پیدا ہوگا کہ میں ایسے احمال کروں کہ میں اس جنت کے حاصل کرنے والا بن جاؤں تو وہ جنت کا شوق جو ہے پیدا اور اہم بات یہ بھی ہے کہ صرف اور صرف مومن لوگ جو ہے وہ جنت کے اصول کا مقصد نہیں وہ آگے کی بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں جنت کے اندر بھی اونچے درجے ملے اسی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت فردوس کا سوال کرو کیونکہ یہ اونچی اور اعلیٰ جنت ہے اور اسی طرح صحابہ کرام کی سوچ دیکھیے وہ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے تھے کہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں کتنی عظیم سوچ ہے یہ بھی ہم سوال سوچے کہ اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنت اللہ فرمان قربان میں یہ पक... خوبصورت صحبت یہ خوبصورت ساتھی ہے انسان کو جائیں جنت کے لیے بھی اہل ایمان جو ہے وہ اپنے ساتھی چننے کی فکر کرتے تو کیا فرمایا تھا آپ صلی اللہ وسلم نے اس صحابی کو میں جنت میں آپ کی معذرت چاہتا ہوں جی نے نماز کی اور آپ نے اسے اشارہ دیا کہ کثرت کے ساتھ نماز پڑھنا کثرت سجدے کرنا نماز بڑے سجدے یعنی سجدہ جو ہے بغیر نماز کے اور بغیر کسی وجہ کے کرنا یہ عبادت کا شمار نہیں جس طرح رکوع جو ہے ابھی آکثر کھڑا ہو اور رکو کر لے اس طریقے سے ڈائٹ یہ ہمارے یہاں مستقل عبادت نہیں سجدہ شکر ہے سجدہ تلاوت ہے ان کے علاوہ ویسے ہی سجدے میں آ, آ جانا یہ ایک غذاتی عبادت نہیں تو مراد یہ ہے کہ نماز کی کثرت رکو اور سجدے یعنی کہ نماز کی نفل نماز اور فرض نماز ان کی پابندی سی کثرت جو ہے یہ اللہ کے نبی سبزی صوبہ سے انسان کو فیضیاب کر سکتی ہے اچھا اس کے بعد تھوڑا سا اس ٹاپک سے ملتے جلتے ایک ٹاپک رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی ہمارے عناصر آ... میں شامل تھا آخر پر ایمان لانے کی ابھی تک جو باتیں ہوئی شروع وہ کب کب ہوئی ہیں جب ہم لوگ ابھی تک موت ہا... نہیں حاصل ہوئی انسان کو ابھی تک وہ زندہ ہے یہ سب ایمانیات ہیں یہ سب قلبی امور ہیں جس پر اس نے ایمان لانا ہے. یعنی میں نے آپ نے ابھی ایمان لانا ہمارا ان سب پہ ایمان لانا ابھی بھی ضروری ہے ایک ہے پھر موت کے بعد کے احوال ہیں وہ بھی ایک الگ فیز ہے جب موت سے پہلے پہلے جو احکامات ہیں ضروری احکامات ان میں سے موت سے پہلے, پہلے, پہلے بالکل ٹاپک آتا ہے وہ ہے وسیعت کا ٹاپک اسلام نے وصیت کی بھی بڑی اہمیت کر دی ہے اسلام نے اور خاص کر وسیعت کی اہمیت کم ہو جاتی ہے جب جی وہ بتائے جب اپنی اولاد کو آگ کرنا ہو جائیداد سے <تصفح> ہاں ہمارے یہاں تو خاص طور پہ ویسے تو اگر بیٹا نہیں ملنے آ رہا ہے یا بیٹی ملنے نہیں آ رہی تو سارے کچھ بزرگ جو ہوتے ہیں اللہ انہیں علم دے سمجھ دے وہ پہلی وسیع سے لکھتے ہیں کہ میں اپنی جائیداد سے اپنی وراثت سے اپنے بیٹے کو آگ کرتا ہوں یعنی اس کو کوئی حق حاصل نہیں یہ ایک مویعت کو حق حاصل ہے کہ نہیں یہ اس نے اس کو ہاتھ نہیں دیا لیکن یہ ہمارے ہاں نائمی ہے کہ وسیعت کے احکامات ہی نہیں جانتے تو خاص وسیع لکھواتے ہیں ہم نے رشتے داروں کو بلا کے میرے فلا بیٹے کو خوش مت دینا میری فلاں بیٹی خوش مت دینا اور میرا یہ فلا بیٹا بہت نیک تھا تو میں سارا پیسہ اس کو دے دینا یہ میرا بیٹا بڑا اچھا ہے سارا جو میرا پیسہ ہے وہ سب اسی کو دے دو اور کوئی پوتا اچھا تو سارا پیسہ میرے پوچھا دوں کوئی بیٹا کسی کام کا نہیں بہر یہ ایک معاشی طور پہ ایک افسوسنا موضوع ہے اس کی بات الگ ہے لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وسیعت کے احکام, آ... احکام جاننا بھی ہم سب کے ضروری ہے کیونکہ اس میں غلطیاں اور اس میں فلل بہت زیادہ پایا جاتا ہے آپ تو تھک تو نہیں گئے <سلام> وصیت کس کس سے لکھی ہوئی ہے یہ بتائیں پہلے یہ <سلام> آپ سوال کر رہے ہیں یا ایک اعتراض کر رہے ہیں <سلام> ایک اشکال ہے مطلب آپ اشکار کیا چاہ رہے ہیں وسیعت کے احکامات الگ ہیں وراثت کے احکامات الگ ہیں وراثت کا حق یقینا متعین ہے لیکن جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے دین اسلام نے آپ کو ایک حق دیا ہے کہ آپ اس مال کی وصیت کر سکتے ہیں اور وہ کتنا مال ہے ون تھرڈ بالکل تو اللہ نے اگر آپ کو بہت مال دیا ہے تو آپ اس میں سے اس کے تین حصے کر لیجئے ایک حصے کے اندر وسیعت کرنے کا جسے چاہیں آپ اپنی زندگی میں یہ آپ کو شریک حق حاصل ہے سوائے ورثہ کو ورثہ کے نام پہ وسیعت نہیں ہو سکتی مگر کہ اگر وارث خود ہی اس پہ راضی ہو جائیں لیکن اصل میں ورثہ کے لیے وسیعت نہیں لیکن ون تھرڈ مال کے اندر وسیعت کر سکتے ہیں دو دو حصے بچے آپ کے وہ وراثت کا حق ہے اس کے متعین ہو چکا ہے اس میں آپ کا کوئی بس نہیں چل سکتا اور یہ ون تھرڈ بھی کہہ لیجیے یہ آخری حد ہے یہ نہیں کہا گیا کہ ون تھرڈ وسیعت کرنی ضروری ہے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام صحابی کو کہ اگر تم اپنے ورثہ کو اس حالت میں چھوڑ کے جاؤ کہ وہ پیسے والے ہوں یہ بہتر ہے اس سے کہ تم انہیں غربت کی حالت میں چھوڑ کے جاؤ کہ وہ لوگوں سے پیسہ مانگ رہے ہوں تو اگر آپ کے گھر والے ہی غریب ہیں جو وراثت دار ہیں وہی غریب بن ہی رہے لوگ ہیں تو یہ پسندیدہ نہیں ہے دین میں کہ آپ پھر دوسرے لوگوں کے لیے وسیعت کر جائیں گے ایک تھرڈ پورا کرنے کے لیے یہ ایک تھرڈ آخری حد بیان کی گئی ہے اس کی ترغیب نہیں دلائی گئی کہ ضروری ہے ون تھرڈ وسیعت, وسیعت کی جائے یہ بڑی اہم بات ہے تو میں ہی بتا رہا تھا جی شخص یہ وسیعت صرف مال کے ساتھ نہیں خاص ہے عام بہت ساری چیزوں کی وصیت آدمی پہلے کر سکتا ہے بالکل یعنی کہ نصیحت کرنا اس میں نصیحت شامل ہے اس میں بلائی کا حکم دینے شامل ہے اس کی اپنی اولاد کو جو سمجھتا ہے کہ اس سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کے اولاد وہ غلطیاں نہ دہرائے بالکل شہر نے کہا گئے ایک تو مالی وصیت ہے ایک ہے کہ عام وسیعت اس کے اندر وہ اپنے جنازے سے متعلق مسائل کی خاص وصیت کر کے جائے ایک مسئلہ ہمارے پاس آئے گا سامنے کہ کی کیا جو ورثہ ہوتے ہیں یا میت کے مرنے کے بعد اس کے اہل وقارب یا اس کے عزیز وقارد کیا ان کی وجہ سے میت کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی یہ بھی ایک مسئلہ ہے اب ہم تو بولتے ہیں بھائی میت نے جو عمل کیا وہ کر لیا لیکن کیا ورثہ کے کسی بھی عمل سے میت کو تکلیف پہنچنے کے نہیں پہنچتی اس میں ایک اختلاف ہے اور ایک کنڈیشن آئے جس ہم بات کریں گے ان تو یہ بھی اس میں شامل ہے کہ ایسی جو غیر شرعی کام ہوتے ہیں اس کے گھر میں یا ان کے معاشرے میں یا ان کے خاندان کے اندر اس کی بھی وہ خاص وصیت کریں گے بھائی میرے جنازے کے اندر خدا خدا کام نہ کرنا اگر پتا ہوگا ہمارے معاشرے کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ پڑھواتے ہیں کسی پیر صاحب سے ہاں جو بہت پہنچے ہوئے پیر صاحب ہیں جن کے عقیدہ اللہ تعالی رحم کریں ہاں پیر روشن ضمیر تو اگر اس قسم کے کوئی پیر صاحب ہیں لوگ پڑھواتے ہیں زیادہ ان سے تو یہ وصیت کر کے جائے لوگوں کو بھائی کہ میرے جنازہ پڑھوانا کسی مواخذ انسان سے مثال کے طور پہ تو جو بھی اس کو لگتا ہے کہ اپنے جنازے اور زندگی کے متعلق معاملات ہیں ان کی ایک عام وسیعت ہے اور پھر جو ون تھرڈ کی بات ہوئی یقینا یہ مالی وصیت کے حوالے سے ذکر ہوا بہرحال جو ان کی میں سوچا تھا صبح کی کوئی ورزش نہیں ہوئی جو بزرگ ہیں وہ تھوڑے سے کھڑے ہو جاتا دیکھیں کہ ورزش کیسے کروں جو بزرگ نہیں ہیں وہ کھڑے ہو جاتا بہت سارے بزرگ بھی کھڑے ہوتے ہیں ایسے موقع پر جو بھی جوان ہیں کھڑے ہوتے کھڑے بھائی سب کھڑے ہوئے تھے بیٹھنے کا نہیں کیا بہتر نہیں نہیں نہیں مشائش نہیں مشائد جو بزرگ نہیں ہیں وہ کھڑے ہو ہوئے آپ بزرگ ہیں نہیں نہیں آپ بزرگ ہیں آپ نظر جا رہے بزرگوں کو جانے کا نہیں کہا بزرگوں کو کہا کہ وہ بیٹھے اچھا صحیح ہے محترا جو آپ سے بیٹھ گئے پتا نہیں سمجھ نہیں رہا کیا وجہ ہے بیٹھنے کا کسی کو ایل بی کی جو ہے نا ایک احترام ادب بھی بہت ضروری چیز تھی لیکن ظاہر ہم کبھی کب آئے تھے کہ کلاس کے ماحول میں تاکہ ذرا تھکان دور ہو جائے کچھ تھوڑا سا اور ٹاپک سا چونکہ وہ اس سے ہٹ کے آئے تو میں لیکن ایک جو تربیتی پہلو میں کہنا چاہوں گا کہ مجالس سے علم کا ادب جیسے شیخ نے کہا کہ ماشاءاللہ اللہ سب طلۃ اللہ علم ہے اس کا بہت خیال رکھا کرتے ہیں سر صحیح ہی بچپن سے ہی امام مالک رحمہ اللہ امام الطال مجرا ان کی والدہ اپنے بیٹے کو بلایا کرتی اس وقت ان کی عمر تھی پانچ سال کتنی پانچ سال اور بلا کے اپنے بیٹے کے سر پہ ایک پگڑی سی باندھتی اور کہتی ہیں کہ ربیعت الرائی جو فقط مجلے کے تقیف تھے کہتے ہیں کہ جاؤ اور ربیعت الرائی کی مجلس سے بیٹھو اور ان کے علم سے بعد میں سیکھو پہلے ان کے اخلاق سے سیکھو یہ بول کے خالی والدین جو ہوتی ہیں بچوں کو بھیجا کرتے ہیں کہ تم چھوٹے ہو بھی لیکن جا کے ان کی سم تم کے اخلاص سے سیکھ کے آجو بس تو علم تمہارا ابھی بات اور خاص اس طرح سے تیار کر کے بچے کو ذرا اس مجلس کے ہی فقار کے ساتھ تیار کر کے بھیجا کرتی تھیں یہ تھی اس وقت کی والدین امام احمد حمل رحمۃ اللہ کی مزلس کا امام احمد حمل کی مجلس حدیث میں پانچ ہزار لوگ آتے تھے آپ کے خیال میں سارے کے سارے محدث آتے تھے پانچ ہزار محدث ہوتے تھے امام احمد حمل کے پانچ ہزار شاگردوں کے نام پتہ ہے آپ کو کسی کتاب موجود ہے پانچ ہزار شاگردوں کے نام یقیناً نہیں تو رویہ کہتے ہیں پانچ سو وہ تھے جو حدیث لکھا کرتے تھے اور ساڑھے لوگ تارلم اور سمتی ہی صرف ان کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے ان کے اخلاق ان کا حدیث بیگ رہنے کا طریقہ ہاں ان کے حدیث کی بیگ کرنے میں جو اثر ہوتا تھا وعنی وہ تو اللہ نہیں تھے وہ عام لوگ ہوا کرتے تھے احمد میں حمبل کی مجلس علم میں بیٹھنے آیا کرتے تھے صرف نہیں لکھا کرتے تھے پانچ سو جو اسٹوڈنٹ تھے وہ لکھا کرتے تھے ساڑھے چار ہزار لوگ حالیف میں احمد حمبل کو دیکھنے اور اس مجلس کی براکات کے حصول کے لیے آیا کرتے تھے تو اللہ لانے والے احمد صرف کے اندر ان کی سبق اور اخلاق اور مجالس کے وقار مجالس کی اہمیت بھی بہت بڑا پہلو تھی اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنے علماء کی اسی طرح قدر کرنے کی اور سے سیکھنے کی توفیق قداف فرمائے کیا میں بتا رہا تھا کہ وصیت کے احکام کے پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز لازم کری ہے کہ اگر ہم نے وصیت کرنی ہو بہت سے پہلے تو ہم اتنے اتنے, اتنے باتیں وصیت کریں عبداللہ عمرہ فرماتے ہیں کہ فرمایا آپ صلی اللہ وسلم نے کہ مسلمان پر حق ہے کہ جس کے پاس وسیعت کرنے کے لیے کچھ ہو کہ وہ دو راتیں نہ گزارے اللہ کہ اس کی وسیعت اس کے پاس لکھی ہو یہاں خاص کر میرے محترم حضرات لمحہ فکریہ ہے ان حضرات کے لیے اور ہو سکتا ہے میں سے بہت سارے ایسے ہوں جن کے اوپر کچھ لوگوں کا قرض رہ گیا ہو کسی سے آپ نے پیسے لیے ہو ہاں کسی کے ساتھ آپ نے کبھی نعرہ ثابت کی ہو آپ نے نیت کری ہو کہ میں اس کو انشاءاللہ شاء کروں گا اس کے ساتھ اس کے ساتھ میں نے کی تھی اس کا مداوع کروں گا تو ایسے حضرات کے لیے یہ تاخیر ہو جاتی ہے خاص طور پہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی دین ہے کچھ بظہار ہے قرضہ ہے تو وہ وصیت کے بھی دو طریقے ہیں یعنی آپ اس کو زبانی وسیعت بھی کر سکتے ہیں آپ اسے لکھیں جو حجیز میں آئی ہے اس کی اہمیت وہ آئی لکھنے کی اور لکھ کے مطلب یہ نہیں کہ چھپا دے اس کو ایسی جگہ پہ کچھ دیکھ بھی جا سکے مطلب یہ کہ آپ کے جو عزیز وقت آپ کے جو قریبی گھر والے ہیں خاص کر ہمارے گھر کی بات والدین ہوں اگر کوئی افزابی ہے اور اگر شادی شدہ ہے تو ان کی سوجا ہوں گی تو ان کو بتایا دیا جائے کہ بھائی میری یہ یہ وصیت ہے اور میں نے فوج اگر رکھی ہوئی ہے تو یہ میرے مرنے کے بعد اس کا نافذ کیا جائے تو اس میں یقیناً اگر کوئی ادھار والا معاملہ ہے کوئی اس نے کفارات اس کے اوپر لازم تھے مثال کے طور پہ روزہ رکھنا لازم تھے اس نے قسم توڑ دی تھی جو اس پہ پڑتا ہے قتل کا کفارہ ہے دیگر کفوار ہے اگر اس نے وہ پورا نہیں کرے اس میں بالی کفوار دینا باقی ہے تو اس کی وسیعت وہ کر جائے ہاں تو جو اس کے اوپر لازم حقوق ہے ان کی وسیعت کی یہاں بالکل تاج بڑھ جاتی ہے ایسا نہ ہو کہ اس طرح فرمایا آر صلی اللہ وسلم نے کہ شہید یہاں متوجہ رہی ہے فرمایا آپ صلی اللہ وسلم نے کہ شہید کا جب خون تبکتا ہے خون گرنے سے پہلے زمین پہ اس کے سارے گنا معاف ہو جاتے ہیں جملہ آپ نے فرمایا اور پھر کیا کہا آپ نے ابھی ابھی جبریل علیہ السلام نے میری کان میں یہ بات یہ حویض صحیح حدیث کہ دین جو ہے وہ قرض جو ہے وہ شہید جیسی عظیم موت کبھی معاف نہیں ہوگا تو ہماری جو ایک عام موت ہوگی الگ مطلب ہم سب کو شہادت کی بہت عظیم فرمائے لیکن کسی بھی مسلمان کی اگر ایک عام موت ہے تو اس کے لیے یقیناً یہ معاملہ اور مشکل ہے کہ شہید کی شہادت کا اتنا اجر ہے کہ سارے گناہ اس کے معاف ہو رہے لیکن دین جو ہے کیونکہ اس کا تعلق لوگوں کے حقوق سے ہے اور اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس لیے وصیت میں انشاءاللہ یہ پڑھانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اس کے مسائل کو جان لیں مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے اگر ہمارے پر کچھ لازمی حقوق ہیں تو ان کی وصیت تو بہت تاخیر ہے اگر لازمی حقوق نہیں بھی ہے تو بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ماغ سے فلا فلا کام ہو جائے آپ کے ذریعے فلا فلا کام ہو جائے تو بھی آپ اپنی اس طرح کی وصیت دیکھ کے اپنے گھر والوں کو اپنے جو قریب ترین لوگ ہیں ان تک پہنچا دیجیے کوئی سوال تو نہیں وسیعت کے حوالے کسی کا کیا کہہ رہے ہیں آپ رکنا ہے ابھی آپ کو اچھا سیت کا تعلق آخرت کے اس موضوع سے کیا ہے آپ جی جی ہاں بڑا بتائیے بچا یعنی ہم لوگ ابھی اس طرح بڑھ رہے ہیں مقدمات اور تمییدات کے بعد آگے جا کے ہم موت کی طرف آ رہے ہیں تو یقیناً اس سے پہلے پہلی چیز جو ہے وہ وسیع تھی تو نے بھی کہا اذا حضر اور احدت کو تمہارے پر لازم کیا گیا ہے کہ تم وسیعت کرو جب تمہیں موت کا وقت قریب ہے یعنی کہ اس کی تیاری کا ایک سلسلہ ہے کہ ساتھ جو ہے وہ اچھی بلائی کی وسیعت کرتے کے جائے اور صرف بھی سوال اگر وہ کہہ رہے ہیں میں ٹھکا اور جی جی سوال پوچھ رہے جی جی یہاں پہ آیت نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین اور قریبی رشتے داروں کے, کے مطابق کرے جی تو جی یہ آیت کے منصوب نہیں ہے ہاں یہ بالکل ایسا ہی ہے یہ اسلام کے پہلے آغاز کا حکم تھا لیکن اس آیت سے وسیعت کی اصل مشروعیت جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے ورنہ اس حدیث اس آیت بالکل سے یہ بات کہی کہ والدین کا اور جو ورثہ ہے ان کا حق جو ہے وہ وسیعت پہ نہیں ہے وہ آیت جو وراثت آئی ہے سورت عالیہ افراد کے اندر اس سے آیت مرسو ہو چکی ہے. تو ابھی بات یہ ہے کہ وسیعت کرنے میں اور اس نے ورثہ کے تمام کی رضا شامل ہو ضروری ہے جو جو وارث بن رہے ہیں انسان کے سب کی رضا شامل ہو بال تو وہ اس کے لیے بھی وسیعت کر سکتا ہے ایک تہائی کے اندر تو یہاں پہ ہم ملتے ہیں انشاءاللہ اور واپس آ کے ان ہم لوگ بہت کے مسائل کرتے اور اس کی تیاری کے بارے میں بات کرتے ہیں کچھ کہہ رہے شیف اللہ